گیارہ مرتبہ آئےت کریمہ پڑھیے لا الہ الا انت سبحان انی کنت من نوالمی اللهم صلِّ وسلِّم بارك على سيدنا محمدٍ وعلى آل سيدنا محمدٍ صلاةٌ تُنجينا بها من جميع لهوالِ بلآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات گیارہ مرتبہ درو شریف پڑھیے اللہ حساب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاه تنجينا بها ما جميع له والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها بها قصل غایات من جميع رحمتی گیارہ مرتبہ درود غصیہ پڑھی درود غوثیہ یاد نہ ہو جو دود پڑی پڑھی کلمہ تمجید پڑھی سبحان اللہ والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم شيئا لله يا حضره السلطان <سؤال> شيخ سيدنا عبد القادر جيلان شيئا لله يا حضره السلطان شيخ سيدنا عبد القادر جيلان شيئا لله يا حضره السلطان شيخ سيدنا عبد القادر جيلان شيئا لله يا حضره السلطان سيدنا عبد القادر جيلان شيئا لله يا حضرت السلطان شيخ سيدنا عبدالقادر جيلاني شيخ لله سورة علمنا شرح بريئي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم لمن أشعلك صدرك وأعطانا عنك بذرك الذي أنقضى ظهر ورفعنا على ذكركم فإنما العصير سألنم حاصل اللہ یا باقی اللہ یا باقی باقا اللہ یا باقی باقا اللہ یا باقی انتل باقا اللہ یا باقی انتل باقا اللہ یا باقی باقا اللہ یا باقی حضرت غوث اگر یہ حضرت غوط اگر یہ حضرت غوط یہ حضرت غوثنی بھی عید یا حضرت غوث غصنی بھی عدل یا حضرت غوثنی بھی عید یا حضرت غوثنی یا حضرت شاہ مح دینشکل کشہ بلخ یہ حضرت شاہ مح دین مشکل کشہ بلخ یا حضرت شاہ مح دین مشکل خشاہ بلخ یا حضرت شاہ مح دین مشکل کشہ بلخ یا حضرت شاہ مح دین مشکل کشہ بلخ حضرت شاہ مہیّہ حضرت دور دسیاں محمد اللہ <سؤال> علیہ Allahümme salli ala سيدنا محمد سور خلا درود گو شه پڑھی اللهم صل على سيدنا محمد ولا نعمه مما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عذكا اعلى الدرجات وتبلغنا بها قصر الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وِرَحْمَتِكَ يَرْحَمَرُ رَاحِمِينَ آپ اطرحات بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں جو پیش کیا ہے آپ کو بسکٹ اور پانی یہ بسکٹ کھا کے پانی پی لیجئے آپ موتا کے بھی ہو گئے ہیں بھی بسم اللہ اور جن نہیں پہنچی ہے اسیری نے وہ آپس میں یہ ایک دوسرے سے شیئر کر لی شریف آگے جگہ ہے ہر تھوڑا آگے آ جائیں اپنے بھائیوں کے لیے بھی جگہ یا حبیب اللہ سوبحہ جگ راج گاج تو رے سر سو ہے تجھ کو چہرا جان جگر کو تاج گورے سرسوں جگرج کو تاج تو رے سرسوں ہے سر تجھ گشہ دوسرا جانا صبح منقبت, منقبت سرکار, سرکار غوث پاک سنانے باق کے لیے, لیے, لیے, لیے حضرت مولانا مفتی, مفتی, مفتی سید محمد محتاء رسول قادری برکار کی تصویر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بارگاہ غوثیت ماب میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے چند اشعار منقبت کے پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں درود پاک वाह क्या मर کا ہندوستان uh, جماعت کے مصطفی محترم محترم حضرات اس مڈل سے نور میں جو حضرات شریخ ہیں جنہوں نے اپنے نام درج نہیں کروایا ابھی ہیں وہ جا کے گیٹ پر اپنا نام لکھواتا اب آپ کے سامنے خطاب کے لیے تشریف لا رہے ہیں خلیفہ حضور تاج و شریعہ حضرت علامہ مفتی اکبر علی صاحب قادری برکاتی رضوی نوری عنوان ہے قائم مقام حضور تاج و شریعہ شہزاد حضور تاج و شریعہ گیارہ منٹ میں اپنی گفتگو پوری کریں گے میں بڑے ادب کے ساتھ علمائے کرام سے شعراء اسلام سے یہ گزارش کرتا ہوں وقت کی تنگی کی وجہ سے سب کے لیے گیارہ منٹ کی قید ہے برائے کرم آپ اس کا خیال رکھیں گے میں اکبر خلیفہ حضور تاج شریعہ مفتی اکبر صاحب نعرہ تدبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت خاندان خاندان برکات السلام علیکم و اما بعد وبرکاتہ باقو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الله من عباده العلماء وقال النبي صلی اللہ تعالی الله سبحان اللہ اکرم رسولہ قال النبي الله تعالی علیہ وسلم صدق الاولون وصدق النبي الامين الكريم ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صل علی سیدنا ابو مولانا محمد و بارک وسلم میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی اور میں اس کے بعد میں نے ایک سے پاک کی تلاوت کی قرآن کریم کا مفہوم ترجمہ کہ بے شک اللہ کے بگوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں کے وارث ہیں میرے آخا فرماتے کہ تم میں سے جس نے ان علماء کی عزت کیا گویا اس نے اللہ کی عزت کیا رسول اللہ کی عزت قرآنِ کریم کی آیت اور حدیث سے میں نے اپنی بات کو حد علم ریار کی, کی ضرورت نہیں تو حضور ہے نا تاجوشری کی جماعت سے ایک ہے آپ نے بڑی اچھی تقریر سنا اللہ مفتی اختر حسین صاحب کی, کی تاجش شریعہ کا مقام انہوں نے بتایا کہ وہ قطب الرشاد کے مقام پر پائی بہت پیاری بات انہوں نے اپنی تقریر میں وضاحت کیا قطب وہ ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے کہہ دے وہ ہو جائے اور قطب الرشاد وہ ہے جو, وہ ہو جو, جو ہو گیا اس کو بھی اللہ کے فضل سے وہ بدل دے اور حضور تاج الشریعہ کی بات انہوں نے بتائی میں اپنے موضوع پہ ا رہا ہوں. مجھے یاد آیا کہ جو انہوں نے قطب الارشاد کا مقام درجہ منزل بتائی مجھے یاد نہیں ہے غالبا وہ سن 14 تھا یا کون سا میں بھی سرکار کے کرم سے مدینے پاک میں تھا وہاں مدینہ مبارک ہوٹل میں چھوٹی سے میں نے ایک محل رکھی تھی. اس میں دبائی کی کچھ لوگ تھے جس میں قفروز نامی نوجوان لڑکا تھا ماشاءاللہ حضور تاج الشریعہ کا بڑا متقیت تھا اس کے ساتھ کچھ افریق ساؤتھ افریقہ ملابی کے لوگ ائے بڑی عجلت کے ساتھ اپنی بات کر رہے ہیں اس میں سے جنید نامی شخص نے کہا میں نے چھوٹی سی باتوڑی پوری دیر حضور تاج الشریعہ کی بات کہی تو اس نے کہا حضرت میں کیا بتاؤں اپ نے جو بتایا جو ان کی منزل ہے اور جو ان کے مقام کی گفتگو کی کہا ہوا یہ آج سے 18 برس پہلے میری بہن کا جب پہلی بار یعنی ولادت جس کی کا موقع آیا نے اپنی بہن کو ہسپتال میں ایڈمٹ کیا حالت تشخیصی ناک تھی ہوا یہ ہے کہ ڈاکٹر نے اسے مردہ قرار دے دیا اسے مردہ قرار دے دیا بڑا افسوس ہوا سب لوگ غم میں ڈوب گئے اب ہم اس کا نا. اس کی باڈی لانے کی تیاریاں کر رہے تھے گاڑی کا انظام اس کا انظام ہر طرف بولے زمین جتج ہے نا لہہ دوڑی ہر کوئی مایوس تھا مغموم تھا کہ کہا کہ میں نے حضور تاج الشریعہ کو اسی عالم میں فون کر دیا حضور تاج الشریعہ کو اسی عالم میں فون کر دیا اب آپ مصروف رکھے خطب شاد وہ ہے کہ جو ہو گیا ایسا معاملہ تھا بلاگت کا معاملہ تھا بہن کا انتقال ہو گیا اس کی باڈی لانے کی ہم تیاریاں کر رہے ہیں حضور نے ڈانٹا غلط کہتے ہو تمہاری بہن کا انتقال نہیں ہوا بہن کا انتقال نہیں ہوا کہا ہم تو سکے میں پڑ گئے جب میں نے لوگوں کو سنایا کہ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کوئی ڈاکٹر سے یہ کہ دے کہ نہیں, ہماری بین کا نہیں ہوا کہ ادھر حضور کی محبت حالات ڈاکٹر نے فیصلہ کر دیا کیا بڑی ہمت سے جب میں نے ڈاکٹر کو کہا ڈاکٹر نے دوبارہ چیک کیا کہ سوری آپ کی بہن کا انتقال نہیں وہ تو جندہ زندہ ہے زندہ ہے مدینہ پاک میں مدینہ مبارک ہوتل میں نے کہا آج اٹھرہ سال کا میرا بھانجا ہے اور میری بہن گھر میں مسکر رہی ہے سبان سبان یہ دعا آپ اپنے پیر کو جانتے اور پیتانتے اللہ ٹائم پر ہی دروشیر پڑھنے اللہم صلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و, و سلامنا علیك یا رسول اللہ تو حضور تاج و کے نائب ان کے قائم و قام ان کے سجادہ نشی کون ہے حضور۔ جی جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی علامہ اشعاع مستی استاد رضا خاصاب قبلا جن کو ہم ہے نا مختصر میں ازدمیا قبلا کہتے ہو تو ہمارے مخدوم گرامی ہیں ہے, ہے نا تو حضور تاج الشریعہ کا جی جی حضور تاج الشریعہ کا فضل کرم ہے نا ان پر کیا نام ہے کیسا ہوا ہوگا میں نے کبھی کسی وقت اپنے گفتگو میں کہا تھا اپنے ان اسلامی بھائیوں سے کہ اے لوگوں اگر واقعی تمہیں تاج الشریعہ سے محبت ہے, ہے تو تمہیں یقینی طور پر لازمی طور پر حضور اسد میاں قبلہ سے محبت ہوگی کے ساتھ کہتا ہوں جو یہ کہہ دے کہ نہیں اس کی محبت میں کمی تو میرا یہ چیلنج ہے اس کی اپنی تاج و شریعہ کی محبت میں کمی ہے اگر محبت ہوگی حضور تاج شریعہ سے تو خدا کی قسم حضور تاج وشریہ کے جلوے اسد میاں میں نظر آئیں گے ان کا رنگ ان کا ڈھنگ ان کا جمال جی ان کے حضور حضور عزت میاں میں نظر آئے گی سبار اللہ،, سبار اللہ, یہ تو اللہ جی جی زمانے کے لال بہترین مفتی فصلوں پر مال والے ہیں ارے اللہ والوں کی شان تو یہ ہے وہ تو شہزادے ہیں شہزادے ہیں نسل والوں کی شان یہ کسی پہ نظر ڈالتے ہیں تو کیا سے کیا بنا دے میں <تصفح> حضور حضرت اور مقام کے لحاظ سے اس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. سلسلے نقش کے مش... سلسلے نقش ایک روز ایسا ہوا کہ دلی میں کچھ ان کے غلام ان کے مرید مہمان آئے اور انہوں نے سوچا جالوں کے دن ہے ہم یہاں میں جائیں گے اپنا پتا بتایا بتایا ہم باقی بارگاہ میں جا رہے اس نے اپنا سٹر اپنی دکان کھولا تنور گرم کیا روٹیاں لگائی گوشت روٹی انہیں بڑے پیار سے کھلایا کھلانے کے بعد انتظام کرو حضور ہم نے کھانا کھا لیا کہا کھا لیا پورا واقعہ بیان کیا بلا عثمان بھائی کو بلا عثمان بھائی کو تھوڑی دیر میں وہ کیا گیا کہا رات میں جارے کی رات میں میرے مہمانوں کو کھانا کھلایا مانگ لے جو مانگنا ہے جو تجھے مانگنا ہے مانگ لے کا وعدہ کرا لیا کا حضور اپنی طرح بنا دو آپ نے کہا نادان بڑے ریاضت کے بعد بڑی مشقتوں کے بعد ہے نا اس مقام سے منزل میں میں پہنچا ہوں اور تم میری طرح کیسے بنے گا کچھ اور مانگ لے کچھ اور مانگ لے کہا نے حضور آپ نے وعدہ کیا بار بار کہا بھئی عجلت کے ساتھ اپنے ٹائم میں بول رہا ہوں کہ آپ نے کمرہ خالی کر دیا اس کو تنائی میں لیا اس پہ توجہ ڈالی سینے سے لگایا جب دروازہ کھولا اور لوگوں کو بھلایا تو لوگ پہچانی نہیں پا رہے تھے کہ اس میں باقی بلہ کون ہے اور نانبائی کون شکل ویسی صورت ویسی تحسانی تو میرے پیارو جب ایک ولی عام آدمی پہ نظر ڈال دے وہ باکمال اور ہو بہو ہو جائے میرے بادو شریعہ نے اپنے روپے جو نظر ڈالی تو کیا حال ہوا ہو ہوئے تبیر ارے رسالت حضور تاج الشریعہ حضور قائد ملت بستی بستی قریا قریا تاج الشریعہ بستی بستی کریا کریا اس لیے میرے اسلامی میرے رفی بھائیوں محبت سے عقیدت سے اگر دیکھو گے تو خدا کی قسم حضور کسم میاں میں اظہری میاں نظر آئیں گے اظہری میاں نظر آئیں گے میاں نظر آئیں گے اور جی جی جی جی قبلہ نظر آئیں گے اور میں نے ان کی بائیں سنی وہ تو اپنا نام بھی نہیں لیتے ہیں وہ تو حضور تاج الشریا کا نام لیتے ہیں نا؟ گویا ہاتھ ان کا ہوگا ذمہ داری حضور تاج الشریہ کی ہوگی اس لیے میرے پیارے بھائیوں ان کے دامن سے وابستہ ہو ہے نا وہ اس زمانے میں تسلق دین جو میرے اعلیٰ حضرت کے بارگاہ کی تعلیم ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت ہے نا کہ تسلق دین نہ دور دور تک حضور ازدہ جیسا نظر نہیں آ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دیکھیں گے وہ کس طرح سے حقاق حق اور اس طالباتو فرمائیں گے انشاءاللہ ان سے ہم آپ سب فیض پائیں گے اس مختصد قائم نے چند کلمات میں نے عرض کیا اللہ تبارک و تعالی حضورت عزت نیا قبلہ صلی مدد نورانی کے فیض و برکا سے ہم سب کو محلوات پائیں گے اعلیٰ حضرت سے پہنچنے کے لیے ان کے دامن سے قریب ایک کونسا دامن ہے حضورت کا دامن پکڑ وہ سرکار کا دامن سمجھو حضور یا سرکار حضرت کا دامن سمجھو؟ اللہ تعالیٰ حمد تمہیں اللہ یہ <سؤال :ới> مفتی محمد اکبر علی صاحب قادری برکاتی رضوی تھے جو نہایت عظیم و شان خطاب فرما رہے تھے اب نمبر ہمارا ہے الحمد للہ اور عنوان مجھے دیا گیا ہے شان غو سے اعظم صلی رسول کریم پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المد حضور تاج و شریعہ کا کلام ہے نا پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد یہ اپنی طرف سے نہیں فرمایا انہوں نے یہ سرکار غوث اعظم کا فرمایا ہوا او سي اعظم قطب عالم محبوب سبحان سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ال انس لهم مشایخ والجن لهم مشایخ والملائکه لهم مشایخ وانا شیخ الكل آدمی او کے لیے پیر ہیں اور جنوں کے لیے پیر ہیں اور فرشتوں کے لیے پیر ہیں اور میں ان سب کے لیے پیر ہوں حضور تاجو شریعہ کیوں نہ عرض کرتے پیروں کہ آپ پیر ہیں یا غوث المدد اہل صفا کی میر ہیں یا غوث المدد وا کیا مرتبہ غوث بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدمالا تیرا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے فیض یافتہ مزرگ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں اور یہ وہ عظم و شان بزرگ اور عاشق رسول ہیں کہ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تھے مواجہ اقدس میں عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جب مدینہ سے دور رہا کرتا تھا تو میری روح حاضر ہوا کرتی تھی اور زمین بوس ہوا کرتی تھی اب تو میں جسم کے ساتھ حاضر ہوں نگاہ کرم فرمائیں سرکار دستِ کرم عطا فرمائیں میرے ہونٹ انہیں چومنے کی سعادت پائیں اتنا عرض کرنا تھا مزار انبر سے سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک باہر نکال رہا. اور حضرت سید احمد کبیر رپائی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سرکار کے دستے مبارک کو چوما آنکھوں سے لگایا اپنے سر پر رکھا سرکار اعلیٰ حضرت نے فتح و رضویہ شریف میں اس بات کو تحقیق سے لکھا ہے کہ یہ سعادت حضرت سید احمد کبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوث پاک کے وسیلے میں ملی ان سے پہلے یہ سعادت غوث پاک کو مل چکی تھی جب حضرت سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دس برس کے بچے تھے اس پاک اسادت سے نوازے جا چکے تھے تو وہ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک مریض سے فرمایا شیخ المشائخ شیخ عبد القادر جیلانی کے مناقب اور فضائل بیان کرو تو ایک مرید بیان کرنے لگے شان غوث اعظم بیان کرنے لگے تو ان کے دوسرے مریدوں میں سے ایک آیا وہ کہا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی ذکر کی کیا ضرورت ہے معذ یہ ہمارے اتنے بڑے پیر بیٹھے ہیں ان, ان کے فضائل بیان کرو ماض اللہ یہ سنتے ہی سید احمد کبیر رفا رضی اللہ تعالیٰ کو جلال اور ایک نگاہ جلال ڈالی اس پر عالم یہ ہوا کہ وہ گر کے تڑپنے لگا ہاتھ پیر پٹکنے لگا منہ سے اور ناک سے فیس نکلنے لگا میری نگاہ کے سامنے سے ہٹاؤ یہ شہن شاہ بغداد کے ذکر کی مستحی کی ہے اس کی لاش کو ہٹاؤن کے سامنے سے ہٹا. وہ مقام غ سے ہے ہے اللہ اس میں پیارے سنیوں ہمارے لیے درس ہدایت بھی ہے وہ درس ہدایت یہ ہے کہ ہر پیر باجبل جو ہر اصلی پیر ہے کامل پیر ہے ہر کامل پیر باجب الاحترام ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کے پیر کامل ہیں تو آپ دوسرے دوسروں کے پیروں کی توہین کریں تزلیل کریں اور ان کی حقارت کی نظر سے دیکھیں یہ اچھی بات نہیں اس سے آپ کے پیر خوش نہیں ہوں گے ہر کامل پیر باجب الاحترام ہے سب کا احترام کیا جائے گا. ہاں اپنے پیر آپ کو زیادہ حق ہے کہ آپ ان سے زیادہ عقیدت رکھیے ان سے زیادہ محبت کیجئے تن من ان کے نام پر قربان کر دیجیے نے تقبیر نے رسال مسلق اعلی حضرت علامہ مفتی اشرف رضا صاحب تشریف سلام. دروشی پڑی اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و محمد معدن الجود والکرم و علی آلہ و وسلم صلات و عليك يا یا رسول اللہ و علی آلکہ و اصحابکہ یا شفیعنا الجزد غ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے بہت عرف اعلیٰ ہے ہماری زبان میں طاقت کہاں ہے کہ ہم ان کا کما حق کہو ذکر کر سکیں جو کچھ ذکر کرتے ہیں ان کے ذکر سے برکت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں تو یہ بات آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے جو ہر کامل پیر ہے باجب احترام ہے ہر کامل پیر کا احترام کیجئے ہاں اپنے پیر آپ زیادہ حق ہے کہ ان سے زیادہ عقیدت رکھیے ان کا زیادہ نام لیجئے ان پر اپنا تن من دھن قربان کر دیجئے اور یہ لوگوں میں ایسی جو باتیں ہوتی ہیں نا جو نہیں ہونی چاہیے وہ کم علمی کی وجہ سے ہوتی ہیں لا علمی کی وجہ سے ہوتی ہیں میرا وقت بھی پورا ہو رہا ہے میں جماعت رضائے مصطفیٰ کے ارکان کو یہ رائے دوں گا یہ دیوبندی لوگ وہاں بھی لوگ اہل خبیث جو قرآن حدیث کی آڑ میں لوگوں کا ایمان لوٹتے ہیں ایمان برباد کر دیتے ہیں یہ ان کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انگلش میڈیم اسکولیں کھولتے ہیں اور اس عصلی تعلیم کے کی آڑ میں یہ ایمان کا شکار کھیلتے ہیں لہٰذا بہت ضروری ہے اور میری رائے ہے کہ جماعت رضائے مصطفیٰ کے زیر اہتمام ایک عظیم و شان ایسا اسکول قائم کیا جائے جس جس میں عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ہو اللہ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں آل نبی اسحاب نبی کے وسیلے میں اللہ ایسے ہی کرے ایسا ایک اسکول نہیں ایسے درجنوں اسکول قائم ہوں اور پورے ملک میں قائم ہوں آمین بجا خدا حافظ السلام علی. رب و علیکم ربلی کا رحیم الَََ اللّہ محمد الرسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کی آپ کے سامنے قاضی مہاراشٹر حضرت علامہ مفتی اشرف رضا صاحب خطاب فرمائیں گے اور آپ کا عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت میرے مرشید برحق نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا تھا تمہارے بعد پیدا ہو نبی کوئی نہیں ممکن یا رسول اللہ تمہارے بات پیدا ہو نبی کوئی نہیں ممکن نبوت ختم ہے تم پر کہ ختم تم کوئی کیا جانے جو تم ہو خدا ہی جانے کیا تم ہو خدا تو کہہ نہیں سکتے مگر شانے خدا تم ہو میں پر حضرت علامہ مفتی محمد اشرف رضا صاحب بڑے ادب کے ساتھ درخواست ہے گیارہ منٹ میں اپنی گفتگو پوری فرمائی علی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین و سلام علی سید المرسلین شفیل مدنبین. خاتم النبيين وعلى اله وصحبه وعلینا بجاههم الى يوم الدين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولا كرسول الله وخاتما للنبين وكل الله بكل شيء عليم محبت و عقیدت کے ساتھ یہ جی لگا کر شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علی وسلم صلات و, یا حبیبی یا یا اللہ صلات و سلام الف, الف لمحہ ابھی آپ آب حضرات نے سید مکرم محب جلیل حضرت علامہ مولانا الحاظ الشاہ عبد الجلیل صاحب رازاوی مدز الحمن نورانی سے بہت ہی پر مغز خطاب سماعت فرما رہے تھے اور جماعت رضاء مصطفیٰ کی کارکردگی اور اس کے ماتحت ہونے والے مفید کارناموں کو سماعت فرمایا خدا کرے کہ ہماری جماعت جماعت رضاء مصطفیٰ پورے ملک پہ چھا جائے اور بے فخر تعالیٰ چھا جائے گی جب دین کا کام ہوتا ہے اور اخلاص کے ساتھ کام ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیر سے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے یہ یقیناً آپ کے علم اور مطالعے میں ہے کہ جماعت رضاء مصطفیٰ یہ کوئی نوپید جماعت نہیں ہے یہ چند دنوں یا چند سالوں کی تنظیم نہیں ہے اسے امام اہل سنت نے سرکار اعلی حضرت مجدد عاظم دین و ملت نے دین و سنیت کی ضرورت محسوس فرما کر قائم فرمایا اور میرے مرشد اعظم سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تبارک و, و تعالیٰ انہوں نے تا حیات اس کی سرپرستی فرمائی صرف سرپرستی ہی نہیں بلکہ کہہ لیجیے کہ اس کے عظیم ورکر کی حیثیت سے آپ ورکر کو دنیاوی لفظ میں نہیں محسوس کریں گے یعنی عملی طور پر سرکار مفتی اعظم نے اس مبارک جماعت کے بینر تلے پورے ملک میں بلکہ متحدہ ہندوستان میں یعنی ہندو پاک بنگلہ دیش اعلی حضرت کے حیات مظاہرے کی جماعت قائم ہوئی اور اس وقت جہاں جہاں دینی ضرورت محسوس کی اعلی حضرت نے اس کے ارکان متعین فرما دیے تھے اعلی حضرت نے اس کے اس کی ضرورت کا ماتحت علماء کو متعین فرمایا تھا اور ہر علاقے کے ہر طبقے کے ہر ضرورت کے لیے ایک الگ الگ گروپ تیار کر دیا یہاں تک کہ علماء اپنا کام کریں مشائق اپنا کام کریں اور عوام کے درمیان ان کی علمی تشنگی کو بجھانے کے لیے اور ان کی زبان میں بات کرنے کے لیے ان کے انداز پہ کام کرنے والوں کے لیے تجارت کرنے والوں کی ٹولی متعین کی جو معمولی تجارت کا سامان لے کر دونوں کے لوگوں کے درمیان جائیں بظاہر تو ایسا ہو کہ یہ کپڑے تاجر ہیں چھوٹی موٹی چیز لے کر آئے ہیں یہ تو ایک بہانہ تھا اصل میں مقصد یہ تھا کہ ان کے ذریعے عوام تک گھر گھر جماعت رضائے مصطفیٰ کی بات پہنچ جائے بد مذہبوں نے گھر گھر علاقے علاقوں میں انہوں نے اپنی چولیاں پہنچائیں اپنی جماعت پہنچائی عالی حضرت امام رضی اللہ و تبارک و تعالی انہوں نے پورے ملک کا جائزہ لیا اور ضرورت کے مطابق ان کے ارکان اور نوزمہ متعین کی یہ بات آپ حضرات کے علم میں یقیناً ہوگی کہ جب شدی تحریر چلی شدھ ہندو بنانے کی باتیں آئیں تو جماعت رضائے مصطفیٰ کے ماتحت علما جگہ جگہ عملی طور پر کام کر رہے تھے خود سرکار حجرت السلام کی سرپرستی میں وہ بریلی شریف میں رہ کر پورے ملک کی رہنمائی کر رہے تھے جہاں ضرورت محسوس کی علما کو بھیجا اور اس علاقے میں سرکار مفتی اعظم چھ چھ سات سات مہینہ مسلسل کر کے باہر <laughs> علما کی قیادت فرماتے رہے جہاں ضرورت بڑی خود تشریف لے گئے آپ کے ساتھ حضرتِ صدو الفاضل ہیں حضرتِ محردیسِ عاظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرتِ شیر بیشے لسنت ہے بڑے بڑے اکابر غلبہ مفتی عاظم کی قیادت میں کام کرتے رہے اور الحمدللہ کہ جماعت رضاِ مصطفیٰ کی برکتوں سے شدی تحریک بھی دب کر رہ گئی آ اور مذبوں کی تحریکیں بھی مٹ کر رہ گئی قادیانیوں کا زور ٹوٹ کر رہا ابھی جو میرے عزیز مکرم نے خورشید رضوی نے یہ فرمایا سید صاحب کا بھی حکم کہ عقید ختم نبوت یہ تو ہمارے لیے ایمان کی ضروریات میں سے حضور پاک کو آخری نبی ماننا یہ تو قرآن حکیم نے اس کی سراحت کر دی ہے کہ ہمارے آقا خاتم النبیین ہیں حضور کے بعد کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا اور جس نے بھی فرضی طور پر ذلی طور پر بروزی طور پر یہ فتنے اٹھائے وہ خود اپنی موت مر گئے ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ صوبی نے خود اپنی زبان فیض, فیض ترجمان سے ارشاد فرمایا لا نبی ب میرے بعد کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا اب اس رات کے بعد اگر کوئی فتنہ کر رہا ہے تو یقیناً وہی وبارک وسلم کے مبارک شریف میں مسلمان قذاب نے اپنے نبی ہونے کا دعوی کیا سرکار اعظم رحمت عالم نے اس کا رد فرمایا حضرتِ اکبر نے حردنا جب جب کوئی باطن طور پر نبوت کا کیا دعویٰ کسی نے بھی کیا تو اس کے علماء ہمارے بزرگوں نے اس کا بھرپور رد فرمایا اور ظاہر ہے کہ امام علیہ سنت سرکار آلہ حضرت رضی اللہ تبارک عنہ نے خاتم نبوت کے ثبوت میں کہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ والہ الی صحابی بارک وسلم ہی آخری نبی ہیں حضور کے بعد کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا امام اہل سنت رضی اللہ و تبارک و تعالی ان کی یہ دینی خدمت قلبی راصد اور اعلی حضرت کی روحانیت کے صدقے ہمارے مشائق مبارک نے علماء اہل سنت نے کل بھی رد فرمایا ایسے بد مذاہبوں کا اور الحمدللہ للہ آج بھی رد ہو رہا ہے یہ تو جماعت مصطفیٰ کا مصطفیٰ عظیم یہ پینل ہے اور قیامت تک ایسے بد مذہبوں کا رد ہوتا رہے گا خبیص آصم نالی جو مرتد اعظم جس مردود نے تحذیر الناس میں ختم نبوت کا فتنہ چھوڑا کہ حضور کے بعد بھی کوئی آخری نبی ہو سکتا ہے اس مرد کہ ہو سکتا ہے اور اس کے شاگرد رشید مرتب قادیانی غلام احمد نے کہہ دیا کہ میں نبی ہو گیا ظاہر ہے معذر اللہ، معذر اللہ اس اللہ. یہ استاد شاگرد ایک دوسرے سے فیض پانے والے یہ سب جہنم کو پہنچے یقیناً یہ بات آپ پر روشن ہوگی کہ دیوبندیوں کے سر نے یہ فتنہ چھوڑا اور پھر اس کے بعد جب ان پر ڈنڈے پڑے ہر طرف سے ان پر جوتے پڑے تو اب دیوبندیوں نے جگہ جگہ ختم نبوت کارفرنس ختم جلسہ شروع کیا کہ ہم اس کا رد کرتے ہیں ظاہر ہے جو اگر واقعی رد کرتے ہو تو ایسا عقیدہ رکھنے والوں کے لیے تو تمہیں کھل کر کہو کہ میں اس سے بےزار ہوں میں ان کی عبارتوں سے بیزار ہوں ایسا عقیدہ رکھنے والوں کو میں کافروں مر تک جانتا ہوں یہ بات آپ حضرات پر روشن ہوگی کہ انور کشمیری جو دارلوم دیبام کا کبھی شیخ الحدیث رہ چکا ہے اس نے کتاب لکھی قادیانیوں کے رد میں اکفار الملحدی وہ صحیح معنی میں تحضر الناسی ہی کا رد ہے ضرور ہے کہ کوئی فاضل شروع کے کچھ صفحات اعلی حضرت کے نظریے کے مطابق اس میں ایک کرتے بطور مقدمہ تو خود اس کی کتاب اس کے رد میں بہت مدلل ہے ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولحب ہی وبارک وسلم کو حضرات صاحب کے نام نے بائی دمائے مسلمین ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ علی صحبی عبارک وآلہ وسلم آخری نبی ہیں حضور پاک خاتم النبیین ہیں اللہ کہ یہ ہم سنیوں کا عیبان ہے یہی ایمان کا تقاضہ ہے جو حضور پاک علیہ السلام و تسلیم کے بعد کسی کا نبی ہونا جائز جانے چاہے وہ دنیا کے کسی خطے کا ہو بہرحال جو اہل ایمان ہیں ان کا یہی نظریہ ہے یہی وطیرہ ہے ظاہر ہے کہ ایسے بد مذہبوں کے منہ توڑنے کے لیے ضرورت ہے کہ دینی تعلیم کے ذریعے بھی یہ باتیں تو مدارس میں عام ہو ہی نہیں ہے اسکولوں کالج کے ذریعے بھی نئی نسلوں کو بھی اس عقیدے سے آگاہ کیا جائے نصاب ظاہر ہے کہ ہمارا اسکول ہوگا تو ہمارا نصاب ہوگا ہماری تعلیم کا ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہاں ہمارا نظریہ پیش کیا جائے گا جہاں بہت کچھ پڑھایا جا رہا ہے بہت ضرورت ہے کہ ضروریات دین سے بھی لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا اور جو ضروریات دین میں ایک کا بھی منکر ہوگا انکار کرے گا اس عقیدے میں بال برابر بھی شک و شبہ رکھے گا وہ مسلمان ہی نہیں بے شک, اللہ بے شک ہم سب کو اپنے محبوب اعظم رسول اکرم صلی اللہ علیہ, و علیہ و علی صحبی وبارکہ وسلم کی شاید شان عظمتوں کے اظہار کی توفیق عطا فرمائے آمین تحفظ ختم نبوت یہ در حقیقت تحفظ ناموں سے رسالت ہے اور تحفظ ناموں سے رسالت یہ ہم سنیوں ہی کا شیوہ ہے اور دو والے اس طرح کی کوئی باتیں کر رہے ہیں وہ اپنا کفر چھپانے کے لیے میں نے کہنا کہ بندی جگہ جگہ ختم نبوت کانفرنس جلد سے جلد اس کرتے ہیں ان سے ان کا کفر مٹے گا نہیں جب تک کہ ایسے مرتدوں کو وہ کافر و مرتد نہ جانے ان سے اپنا پیچھا نہ چھوڑائیں ان کی ایسی ساری کانفرنسیں بےکار ہیں الحمدللہ کہ ہمارے بزرگوں نے اس تحریک کو زندہ رکھا اور جماعت رضاء ہمارے بزرگوں کی یہ مبارک جماعت ہے حضور, حضور تازہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیضان کل بھی, بھی, بھی جاری تھا آج بھی جاری ہے اور ان کا فیضان اب تو یومن یومن ترقی کر رہا ہے لوگ فیض پا رہے ہیں ضرورت ہے کہ ہماری جماعت رضاء مصطفیٰ کے ارکان آپ حضرات کو جب بلائیں جہاں بلائیں دین و اسلام و سنیت کے لیے ضرورت ہے کہ آپ ہر طرح اس تحریک کے ساتھ وابستہ رکھیں وابستہ رہیں اپنا رابطہ رکھیں اور ان کی خدمت کریں اور اہل سنت کی جو اور بھی سنی تنظیمیں ہیں جو سنیت کا کام کرتے ہیں مسلق اعلیٰ حضرت کے طور کام کرتے ہیں ضرورت ہے ہر ایسی تنظیم کا ساتھ دیا جائے سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت عظیم شان خطاب آپ حضرات مفتی صاحب طبلہ سے سماعت فرما رہے تھے ہمارے آقا سرور کون صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی اول بھی ہیں نبی آخر بھی ہیں نبوت پانے میں سب سے اول ہیں اور دنیا میں تشریف لانے میں مبعوث ہونے میں سب سے آخر ہیں اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت بارگاہ رسالت میں اس انداز سے درود و سلام پیش کرتے ہیں فتح باب نبوت بےحد درود فتح باب نبوت بےحد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سے یقیناً ہمارے آقا آخری نبی ہیں اور ہمارے آقا کے بعد جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تو ظاہر بات ہے جو جھوٹا ہوگا وہ زلیل و خوار ہوگا جتنوں نے نبوت کا دعویٰ کیا سب ذلیل و خوار ہوئے ایک سے ایک واقعات ایک جگہ دیہات میں مجمع لگا کے کے آگے یہ شخص کہہ رہا تھا زمانہ بہت خراب آ گیا ہے لوگوں اس لیے زمانے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے معاذ اللہ کہیے معاذ اللہ اس کے جواب میں سمجھانے کے لیے جتنے علم والوں کو لایا گیا کسی سے بات نہیں بنی یہ دیہاتی تھا اور سچا پکا سمنی تھے کہا میں اس کا جواب ابھی دیتا ہوں ابھی اس کا جواب دیتا ہوں جو اسٹیج لگا کے جو اعلان کر رہا تھا ایک موٹا ڈنڈا لے کے پہنچا کہا تو نبی ہے میں خدا ہوں میں نے تجھے نبی بنایا ہی نہیں تھی بنا کے یہ کہہ کہ کے مارنا شروع کیا مارتے مارتے آدھی جان کر تو جو جھوٹا ہے وہ ذلیل ہوگا ہمارے آپ کا سربر کون صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اور وہی میرے پیر و مرشد کی بات یاد آتی ہے بارگاہ رسالت نرض کرتے ہیں تمہارے بعد پیدا ہو نبی کوئی نہیں ممکن یا رسول اللہ نبوت ختم ہے تم پر کہ ختم تم ہو اب نعت پاک یا ملکبت کے چند اشع سنانے کے لیے جناب رضوی صاحب آ رہے ہیں وہ پانچ منٹ میں اپنا نعتیہ کلام سنا یا منقبت کے اشعار سنانا نہ رہے تک بھی جلوہ فرما علمائے کرام سعدت اظام صنا خان مصطفیٰ بزرگ و دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ رسو اللہ وسلمیابی بلہ زمین و تمہارے لیے مکینو مکان تمہارے لیے چنی نو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے بولو بنے دو جہاں تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمینوں زماں تمہاری لیے مکینو مکان تمہارے لیے چنی نو چنا تمہارے لیے منی دو جہاں تمہارے لیے ش میں سو کمے یشامو سہے و سجے یہ بابو سمے یمے سو کمے یشامو سہے یع گوش جے یو سمے یہ جو کمے یہ سپے یہ تاج جو کمے یہ حکم تمہاری لیے زمینوں زماں تمہاری لیے مکینو مکان تمہاری لیے چنی نو چنا تمہاری Amen. <laughs> تمہارے لیے مکی نو تمہارے لیے چونی چنا تمہارے لیے بنے نو جہاں تمہارے لیے دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے ہمارے لیے تمہارے لیے شم شاما میں اما میں میں کرم وہ جو دو سو جہاں میں گیا تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری تمہاری جھلک تمہاری محکم سمکا نشان تمہارے لیے جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سے بتا تمہارے لیے جینا رب سے رحمت رب تمہارے لیے امن و اما تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا انہوں نے یہ ہمارے بھائی کی محنت ہے, ایک ایک ہے دن دن ماشاء اللہ اللہ ان کو بھی سلامت رکھے اور ہمارے تمام نعت کو تمام علماء اہل سنت کو عوام اہل سنت کو اللہ سلامت رکھے عامر مفتی حضرت علامہ مفتی ساجد علی صاحب مصباہی بیان فرمائیں گے عنوان ہے اصلاح معاشرہ معاشرہ میں کتنی خرابی آ گئی دی دیکھیے آج تیس ہے کل ایکس تھرٹی فسٹ کتنا وہ انگریزوں کا تو طریقہ اختیار کرنا شروع کیا لوگوں نے نئے سال کے آغاز کا جشن کرشچن لوگ ایسا مناتے ہیں ناچ گانا بھول باجا تماشا اور عیاشی شراب نوشی اس کا اہتمام کر کے نئے سال کا کے آغاز کا جشن مناتے ہیں معذ اللہ اور ان خدیسوں کے دیکھا دیکھی ہمارے مسلمان بھائیوں نے بھی شروع کر دیا معاذ اور ایسا ہمارے کئی بھائیوں نے کہا کہ لوگوں نے اپنی اپنی بلڈنگ میں یہ شروع کیا ہے نئے سال کے آغاز کے جشن, جشن کے لیے گانے بجاتے ہیں اور مرد عورت سب مل کے ناچتے ہیں کہ نئے سال کے آغاز کا منانا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر سے منائیے ہم کو یہ تعلیم دی گئی ہے خوشی میں،, غمی میں راحت میں مصیبت میں ہر حال میں ذکر ہی کرو. اگر تم کو جشن منانا ہے نئے سال کے آغاز کا تو ناخوانی کی محفل سجا قرآن خانی کی محفل سجا ختم آئے کریمہ دودھ پاک کا ختم ختم پاک کا اہتمام کرو اور اپنے رب سے دعا مانگو اللہ آنے والے سال میں ہمارے لئے رحمتیں عطا فرما برکتیں عطا فرما تمام حصیبتوں آفتوں بلاوں سے اللہ حفاظت عطا فرما حفاظت فرما, فرما ہماری لئے دعا کرو کام کرو لانت کا اور امید کرو رحمت کی لانت کا کام کرو کہ لانت ہی ملے گی کرشنوں کا طریقہ چھوڑو اسلام والے مسلمان مسلمان کے کا نام بہت افسوس بہت افسوس بہت افسوس ہوا مجھے ابھی چند روز پہلے ایک صاحب آئے انہوں نے کہا حضرت بڑے شرم کی بات ہے میں نے کہا کیا بات ہے جگہ کوئیے کا بڑا ہوا کھلے عام کوئی کا انتظام نہیں تھا اور کھڑے کھڑے سب کھا رہے تھے تو شرم کی بات تاج شریا کے تاج کی بے عزتی ہے تاج کیوں لگایا تاج شریا کا تاج لگاتے تو تاج کی لاج رکھو تاجوشری تاج کی تعلیمات پر عمل کرو تاجوشریا نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو میرا فوٹو اپنے موبائل میں رکھتے ہیں وہ ڈیلیٹ کرتے میں بیزار ہوں لوگوں سے جنہوں نے میرا فوٹو رکھا ہے بتائیے اللہ نے انہیں تاج شریعت بنایا اور انہوں نے عرصے دراز تکمت کی صحیح رہنمائی فرمائی اللہ ان کے جانشین کو ان کے شہزادے کو ان کا پرتو بنا آمین بجا اصلاح معاشرہ کے عنوان پر بیان کرنے کے لیے مفتی ساجد علی مسباحی تشریف لا رہے ہیں بڑے آداب کے ساتھ گیارہ منٹ کا خیال رکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ. الحمدللہ من كان و رحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ اما بعد صدق اللہ مولانا وصدق ونحن على ذلك حرکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور اکرم سید عالم جناب محمد, اللہ اللہ محمد, محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں درد و سلام کہہ دیا پیش کر لیں اللہم صلی علیہ سیدنا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے جو عنوان دیا گیا ہے اگدم کرن انوان دیا گیا ہے کل تھرٹی نائٹ ہے اور آج مجھے اصلاح معاشرہ کے نام سے عنوان دیا گیا کل ہے کل ہے ابھی دو گھنٹے بعد نہیں ہے کل تو کل جو یہ معاشرہ کی کل جو درگت بننے والی ہے اس کی اصلاح کے لیے مجھے گیارہ منٹ کے لیے آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے حضرات مقرر یہ جو انقلاب آتا ہے وہ انقلاب صرف ایک تقریر یا کسی ایک پروگرام یا کسی ایک کانفرنس سے نہیں آتا ہے انقلاب کیسے آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم سے اپنی نعمت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ قوم خود اپنی حالت کو نہ بدلتا سائتے کریمہ سے یہ پتا چلا کہ انقلاب جو آتا ہے اندر سے آتا ہے باہر سے نہیں آتا ہے پہلے ہمارے انقلاب پیدا ہوگا تب باہر سے انقلاب آئے گا اور اگر آپ کسی قوم کے جوانوں کے حوالے سے آپ اگر سروے کریں گے تو آپ اس بات کا فیصلہ کرنے پر قادر ہو جائیں گے کہ یہ قوم آگے چل کر کے ترقی کرے گی یا تنسلی کرے گی کیونکہ مفقرین نے کہا ہے اگر کسی قوم کو جانچنا ہو تو اس قوم کے جوانوں کو دیکھو اگر قوم کے جوان اچھے کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں اس بات کی نشانی ہے کہ یہ قوم آگے ترقی کرے گی اور اگر کسی قوم کے نوجوان فضول کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ قوم آگے چل کر کے تباہی و بربادی کا شکار ہو جائے گی حضرات مکرم حضور سیدی سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ کے پیر و مرشد شاہ ابل حسین نوری رحمتہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بندہ جب ہوتا ہے اور جب وہ مکلف ہوتا ہے تو اس کے ساتھ میں ایک شیطانی طاقت لگ جاتی ہے اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جوان کو کھینچ کر کے گناہوں کی طرف لے کر کے جائے اور ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اسے نیکی کی طرف کھینچ کر کے لے کے جاتا ہے یہ بندے کی مرضی ہے کہ وہ شیتان کے نقشے قدم پہ چلے یا اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے اس فرشتے کے کے کے اوپر عمل اپنی کو وہ کامیاب اور کامران بنائے فرماتے ہیں کہ شیطان کہتا ہے برا کام کر اور وہ فرشتہ کہتا ہے اچھا کام کر اگر بندہ اچھا کام کر لیتا ہے تو فرشتے کو خوشی ہوتی ہے اور شیتان کو بڑی شرمندگی ہوتی ہے اور اگر وہ برا کام کر لیتا ہے تو شیطان کو خوشی ہوتی ہے اور فرشتے کو اس شیطان کے سامنے شرمندگی کا احساس ہوتا ہے تو عجیزانِ مکرم آج ہمیں اس محفل کے اندر اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ آنے والی کل کی رات یعنی تھرٹی فرش نائٹ کے موقع پر ہمیں کس طرح اس رات کو ایکسپ کرنا ہے اور کس طرح اس رات کو گزارنا ہے اگر آپ نے پورا سال عبادت اور ریاضت میں گزارا ہے تو آنے والی رات کو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے گزارا ہے کہ اللہ تو نے ہمیں عبادت کی توفیق عطا کرنا اور اگر ہم نے سال بر گناہوں کے اندر گزارا ہے تو پھر آنے والی رات کو ہمیں توبہ استغفار کے اندر گزارا ہے تاکہ سال بر کے گناہوں کی تلافی ہو سکتے یہ عربی کا بڑا مشہور مقولہ ہے الشباب و شعبت من الجنون جوانی دیوانی ہوتی ہے بندہ جب جوانی کی تحریر پہ قدم رکھتا ہے تو اسے اس بات کی تمیز نہیں رہتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیا نہیں کر رہا ہوں لہذا ایسے موقع پر بڑے اور دانا لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس نوجوان کی صحیح طور پر وہ رہنمائی کریں اور یہاں پر ایک ضروری بات جو میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں آج آپ رکھیں پڑھ لیں مولانا محمد اللہ اللہ علی علی محمد اللہ اللہ اللہ آپ سے آج سے چند سال پہلے کوئی وجود نہیں تھا اگر آپ یہ کہیں کہ تھرٹی فرسٹ نائٹ کو اس لیے جاری کیا گیا ہے تاکہ اس رات کے اندر شراب خوب پی جائے تو میں کہتا ہوں کہ یورپ کے اندر تو شراب ویسے بھی ہمیشہ پی جاتی ہے اگر تھرٹی فرسٹ نائٹ کو اس لیے جاری کیا گیا ہے کہ اس رات کے اندر عیاشی کی جائے تو عیاشی تو یورپ کے اندر ہر سال جاری رہتی ہے اگر نگاہوں کی آوارگی کے لیے اس رات کو منایا جاتا ہے تو اہل یورپ تو ہمیشہ اپنی نگاہوں کو آوارہ کرتے رہتے ہیں اگر اس رات کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ اس رات کے اندر خوب گانا گایا جائے تو گانے تو یورپ اندر سال بھر تک گائے جاتے ہیں گانا بجانا تو روز وہ کرتے ہیں اگر ایاشی مقصد تھی ایاشی تو وہ روزانہ کرتے ہیں اگر ناچنا مقصد تھا تو ناچنا تو ان کے ہمیشہ ہی جاری رہتا ہے اگر آتیشوادی مقصود ہے تو آتش عدشوازی بھی اب ان کیا ہمیشہ ہوتی ہے مقصد وہ نہیں ہے مقصد دوسرا ہے مقصد یہ ہے کہ مسلمان قوم ہماری شراب کے اندر شرکت نہیں کرتی مسلمان قوم ہمارے ساتھ میں گانا بجانا کے اندر شرکت نہیں کرتی قوم مسلم ہمارے ساتھ عیاشیوں کے اندر شرکت نہیں کرتی اگر انہیں ہم دعوت دیں کہ آؤ ہمارے ساتھ میں عیاشی کرو قوم مسلم نہیں آئے گی اگر انہیں شراب کے لیے بلائیں گے یہ قوم نہیں آئے گی اگر انہیں ہم آتش بازی کے نام پہ بلائیں گے تب بھی یہ لوگ نہیں آئیں گے تو ان کو بلانے کا ایک ہی طریقہ ہے ایک کلچر بنایا جائے ایک تہذیب بنائی جائے, جائے جب ہم کلچر نافذ کر دیں گے تہذیب کو نافذ کر دیں گے ایک فنکشن ہم بنا دیں گے فنون لطیفہ کے نام پر ہم ایک ایسا پروگرام بنا دیں گے تو پھر اس کے بعد میں مسلمان شراب کے نام پہ تو نہیں آئے گا لیکن فنکشن کے نام پہ آ جائے گا اس وقت عیاشی کے نام پر تو نہیں آئے گا لیکن اس نام سے آئے گا کہ یہ جو راتیں آتی ہیں یہ ڈائریکٹ اسلامی جو ہے اٹیک کرنے کے لیے آتی ہے اور آپ کو یہ بات اچھی طرح یاد ہوگی جو شریف گھرانا کبھی بے پردگی کو گوارا نہیں کرتا اگر کلچر کا نام دے دیا جائے تو پھر وہ اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں جیسے مثال کے طور پر گاؤں میں رہنے والا خاندان شریف خاندان ہے ان کی بچی بے پردہ باہر نہیں نکلتی لڑکوں کے ساتھ نہیں گھومتی وہ شہر کے اندر آئے ایک ایسی سوسائٹی کے اندر آ جہاں پر لڑکوں کے ساتھ میں گھوما جاتا ہے اور عیاشی کی جاتی ہے بے پردگی کے ساتھ میں نکلا جاتا ہے دو مہینہ چار مہینہ اور ایک مہینے کے بعد بھی وہی گاؤں کی لڑکی یہاں پر رہ کر کے اس کلچر کے اندر ڈھل جاتی ہے پھر وہ نوجوان لڑکے کے ساتھ بھی نکلتی ہے گانا بھی سننے جاتی ہے عیاشیوں کیڈنے پہ بھی جاتی ہے اگر اس کے باپ سے کہا جائے اپنے بچی کو روکتے کیوں نہیں تو کہتے کیا کروں یہاں کا کلچر ہی ایسا ہے آپ اس بات کو سمجھو یہ کلچر کے نام پر جب کوئی برائی کسی کے اندر داخل کی جاتی ہے تو پھر بندہ اس برائی کو برائی نہیں سمجھتا اس بے حیائی کو بے حیائی نہیں سمجھتا اور ایک بات کہہ کر کے پلا جھاڑ لیتا ہے یہاں کی تہذیبی یہی ہے یہاں کا کلچر یہی ہے اور اسی لیے اللہ ابارک تعالیٰ نے پرانے پاک کے اندر ہمیں جو دعا تعلیم فرمائی وہ دعا یہی ہے سراط المستی اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا سیرا نام کا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے ہیں محدود سے مراد یہودی دن میں پانچ مرتبہ دن میں پانچ مرتبہ ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو کر کے جب نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے اندر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں یہود و نسارہ کے طریقے پہ مت چلا اور تھرٹی فرسٹ کا کلچر ہماری زندگیوں کے اندر اس طرح داخل ہو گیا کہ ہم پھر اس برائی کو برائی نہیں سمجھتے اور اس کے ساتھ میں داخل ہونے کو اپنے لیے فقر محسوس کرتے عجیزان مکرم یہ بڑا باریک نقطہ ہے یہ جتنے بھی فنکشن بنائے گئے ہیں انہوں نے اپنے لیے نہیں بنائے ہیں وہ تو ہر سال کرتے ہیں ہر دن عیاشی کرتے ہیں یہ ہمارے لیے بنائے گئے ہیں تاکہ قوم مسلم ہمارے ساتھ میں آ کر کے شریک ہو آج ہم اپنے نوجوانوں کو ہم کہ تم کیوں جاتے وہ کہتے اسے کھیل کود کے لیے جاتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کھیل کود کا تصور اسلام کے اندر ہے کہ نہیں ہے عید کا دن ہے شورے ایک راستے سے گزر رہے ہیں نوجوان لڑکے کھیل رہے تھے کادی شورے نے پوچھا کیا کر رہے ہو رہے تم بتا رہے ہو وہ طریقہ اللہ کے رسول نے نہیں بتایا نوجوانوں نے کہا وہ کون سا طریقہ ہے اللہ اخباروں کو تعالیٰ نے اشاد فرمایا فائدہ فرق تھا جب تم فارغ ہو جاؤ جب تم فرصت میں ہو جاؤ تو چاہو ٹائم گزارنے کا طریقہ یہ ہے فن سب اللہ کی عبادت اور دعا, دعا, دعا, دعا کے اندر کوشش کیا کرو ٹائم گزارنے کا جو طریقہ ٹائم کو پاس کرنے کا جو طریقہ ہمیں اللہ نے مبتلا ہو جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کو اس بندے سے ناراض ہے یعنی اگر ہم ایسے فنکشن میں جاتے ہیں ہم اپنے ماتے پر یہ بولڈ لگاتے ہیں <سؤال> کہ اللہ تعالی مجھ سے ناراض ہے کیونکہ بندہ اگر اللہ کی رضا میں ڈھڑتا ہے تو میرے اقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اراد الله بعبد خير استعمله جب اللہ تعالی کسی بندے کے ساتھ میں بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو کام پہ لگا دیتا ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے کام پر میرے اقا نے فرمایا اللہ تعالی اسے نیک کام کی توفیق فرما دیتا ہے تو اج کی اس محفل کے اندر کو یہ فیصلہ کر کے ہے کہ ہماری زندگی اللہ کی Allah ناراضگی میں بسر ہوتی ہے یا اللہ کی رضا کے اندر تو میرے فرما کے اگر فضول کاما میں ہو سمجھ جاؤ اللہ کی ناراضگی کے اندر تم مبتلا ہو اور اگر نیک کام کے اندر ہو سمجھ جاؤ اللہ کی رضا کے اندر تم زندگی کو بسر کر رہے ہو تو عجیزان کل کی آنے والی تھرٹی فسٹ نائٹ یہاں پہ ایک بات میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ سالگرہ جو منائی جاتی ہے یہ سالگرہ نہیں ہے یہ تو ہمارے لیے غم کا موسم ہونا چاہیے ہماری زندگی سے ایک سال کم ہو گیا ہماری زندگی سے ایک سال کم ہو گیا ہاں خوشی وہ منائے جنہوں نے عبادت کی ہے ریاضت کی ہے ورنہ ہمیں تو سالگرہ کی چیز کی منانی چاہیے ہمیں تو نماز کی سالگرہ منانی چاہیے مفہوم مفووم کے اعتبار, اعتبار سے شب مہراج کے اندر نماز پڑھائی شبراج میں ہم کثرت سے نمازیں پڑھے اللہ کے رسول علیہ السلط شب ولادت کے اندر شب عید میلاد کے اندر ولادت ہوئی آپ کی اس دن کے اندر ہم خوشی منائے اس اعتبار سے تو اگر ہم سالگرہ منائے تب تو اچھی بات ہے لیکن اگر ہم اپنی زندگی کا ایک سال کم ہونے پر خوشی کا اظہار کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بڑی نادانی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں عجیزان مقرر وقت چونکہ کم ہے بس میں اسلائی معاشرہ کے حوالے سے یہ بات آپ کے گوشت گزار کر کے منتقل ہو جاتا ہوں کہ اس رات کے اندر شراب گانا جو کچھ بھی ہوتا ہے ان میں سے کوئی بھی چیز رب کی رضا کی طرف نہیں لے جانے والی ہے بلکہ رب کی ناراضگی کی, کی طرف لے جانے والی ہے حضرت عمر ابن رضی اللہ تعالیٰ حضور ہے جان نکلتی نہیں تلقین کر, کر دیں جب آپ تشریف لے گئے اسے کلمہ پڑھنے کے لیے کہا اس نے انکار کر دیا اور اسی حالت کے اندر جب مر گیا حضرت عمر ابن ابویز نے اہل خانہ سے پوچھا یہ کون سا کرتا تھا بتایا بتا یہ شراب پیا کرتا تھا اسی نوست کی وجہ سے مرتے وقت اس کو نسل نہیں ہوا ہے اور گانے کے بارے میں بندہ گانا گاتا ہے اس کی آواز اللہ کی بارگاہ کے اندر ملعون ہے اور حضرت کے ساتھ میں راستے سے گزر رہا تھا گانے کی آواز آئی کان کے اندر انگلی رکھ دی کافی دور جا کر پوچھتے ہیں تو آواز بند ہو گئی کہاں حضور بند ہو گئی اس کے بعد میں فرمایا تمہیں معلوم ہے میں نے اپنے کان کے اندر انگلی کیوں ڈالی تھی ایک بار میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ میں جا رہا تھا آپ کی کان کے اندر بھی بانسری کی آواز آئی تھی آپ نے بھی کانوں کے اندر انگلیاں ڈال دی تھی میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کے عمل کیا ہے تو اللہ کے رسول علیہ اور صحابہ کا طریقہ یہ طریقہ وہ جو کل آنے رات کے معاشرے کا والا ہے عزیزانے مکرم اپنے آپ کو بدلو جب انقلاب جو بھی آتا ہے جوانوں سے آتا ہے اپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں تاریخ میں جو بھی انقلاب آیا ہے وہ جوانوں سے آیا ہے ہندوستان میں اسلام کی دولت لے کر انے والے محمد بن قاسم 18 سال کے نوجوان نوجو ہی تو تھے چین کی دہلیز پر دستک دینے والے قتیبہ ابن مسلم وہ بھی تو جوانی کے عالم کے اندر تھے اور اسپین کے اندر داخل ہو کر اسلام کا پیغام لے جانے والے تاریخ بن زیاد تو جوانی کی عمر کے تھے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی, اللہ تعالی اللہ عنہ جوانی کو رب کی رضا کے اندر لٹا دیا تو بخاری شریف جیسا تحفہ ہمیں میسر آیا اگر ہمارے محدثین مفکرین اور محدثین اگر اپنی جوانیوں کی قدر نہ کرتے تو نہ ہمیں بخاری ملتی نہ مسلم ملتی نہ ہمیں تفسیر کی کتابیں ملتی آج جتنا بھی مسلمانوں کا سرمایہ ہے یہ سارا سرمایہ ہمارے اسلاف کی جوانیوں کی جو ہے دین ہے اگر انہوں نے یہ قربانیاں جوانی کی نتی ہوتی تو آج ہمیں یہ دولت میسر نہیں آتی अजीजान مکرم اپنی جوانی کی قدر کرو ابھی تمہیں بہت کام کرنا ہے ہے اگر جاتا تو بریلویلانے والے جتنے فنکشن ہے یہ صرف عقیدہ حضرت کے حامل مسلمانوں کو ان فضول چیزوں کے اندر کے لئے رکھے गए गए गए اللہ تبارک ہمیں اپنے ہاتھ پکڑے اور اسے بتائے کہ اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کیا ہے تیاری اس کا مقصد کچھ اور ہے اللہ رب قدیر ہمیں مقصد کو سمجھنے کی توفی قطع فرمائے السلام علیکم سبحان اللہ و ماشاء اللہ بہت ہی پرمغز اور عظیم و شان خطاب آپ نے اصلاح معاشرہ کے عنوان پر سماعت فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے حقیقت کے صدے میں عال نبی اسحاب نبی کے وسیلے میں اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر کو اچھا کر دے ہمارے باطن کو اچھا کر دے آمین بجاہن. جماعت رضاء مصطفیٰ کی جانب سے مکاتب اہل سنت کے لیے ایک عظیم الشان تحفہ ہے اور آپ سب کے لیے عظیم الشان خوشخبری ہے کہ معلم القرآن معلم اردو. یہ کتابیں اپنے مکاتب میں اس کو شروع کیجئے اور الحمدللہ سب سے پہلے میں نے اپنے مکتب میں شروع شروع کر دیا ہے تو یہ بہت, بہت ہی مختصر ہتھیار اس کا یہ لیتے جائیے اور اپنے اپنے مک میں اس کو شروع کر دیجیے اور یہ کتاب جنتی جنتی کو تمام ضروری مسائل پر بہت سلیس اردو میں آسان زبان میں تمام ضروری مسائل پر انہوں نے روشنی ڈالی ہے بہت اچھی کتاب ہے یہ لیجیے ان شاء اس سے آپ کو آپ کو آ, بہت بڑا خزانہ علم کا ملے گا جو ضروریات دین سے متعلق ہے جتنے وہابی دیوبندی اہل قبیث جو اپنے آپ کو اہل عدیث کہتے ہیں وہ کس کس طرح بہکاتے ہیں کیا کیا سوال کرتے ہیں بہت اچھے پیراؤ میں تمام ان کے اعتراضات کا جواب دیا اور بہت اچھی طرح ایمان اور عقیدے عقیدہ اہل سنت کو سمجھایا ہے اب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں خطاب فرمانے کے لیے مولانا فخر الدین حشمتی صاحب عنوان ہے مسلک کے اعلی حضرت ہی مسلک کے سنت ان کی بات بولے مفتی صاحب بلبلے باغ مدینہ جناب محمد رفیق صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آئیے من کو اعلی حضرت کے چند آپ حضرات سوال فرما لیں دو تین شیر میں پڑھوں گا اس کے بعد انشاءاللہ حضرت تشریف لائیں گے بلند آواز سے حضرت ایسے نہیں دیوانی دیوانگی کے ساتھ دیوانا سے اعظم کا دیوانہ وہ ہے خواجہ کا مستانہ اوسے اعظم کا دیوانہ وہ ہے خواجہ کا مستانہ جو محمد پہ دل سے وہ بریلی کا احمد رضا ہے وہ بریلی کا احمد رضا ریلی کا احمد رضا ہے بولو گریلی مدر زارے اوسے اعظم کا دیوان وہ ہے خواجہ کا مستانہ اوسے اعظم کا دیوان وہ ہے خواجہ کا مستانہ چموت پے دل سے پیدا گرے مدر گرے کا مدرزارے جب وہ پیدا ہوا نوری سارے تل ہوتی گئی نجد میں آ گئے زلزلے جب وہ پیدا ہوا سارے تلے میں آ گئے زلزلے کیسے اس کی فضیل کا سورج ڈھلے کیسے اس کی سورج ڈھلے جس کی عظمت کا سکہ ارب میں چلے جس کی عظمت کا سکہ عرب میں چلے جس کی عظمت کا سکہ ارب میں چلے جس کا کھائے اس کا گائے Hey! How I heard سرکار آل حال مرید ہونے کے لیے مارلا شریف کشی دے گا فرماتے فرماتے جب رضا خان کو بے کی خاں خش ہو پہنچے مارہ رابو امر پا اس کی تھی جب رضا خان کوئی تو پہنچے مارہ راہو امراست پر کانٹل ایسے پر کد میلے پیسے پر کانٹل ایسی بہت میلی ساتھ بیعت کے فوراً خلافت, خلافت, خلافت, خلافت ملی آلہ حضرت ان کو تن را اعلی حضرت ان کو تن را ایک نہیں کہتا ارے اچھے اچھوں تو کہنا پڑا رزارے بریلی کا احمد رضا رے تاج شریعہ ان کو کرجو شریا ان کو کریگی میگی ارے اچھے اچھوں کو کہنا پڑا ہے گوبریلی کا اختر رضارے گوبریلی کا اختر ہے پاتھ ہار گے ہم ہیں پرلی والے لے لے لے آنتا کو سدھ لا سچ پات ہم گے ہم ہے والے بات سے نہ ٹریں گے ہم ہے بہر دی والے بات سے والے روسل بارہ ہمارے آجا پیا ہمارے ہم شان سے گے ہم ہیں بریلی والے اختر جسا کی جانب گر آنکھ اٹھ گئی تو اب ترجا کی جانب گھر آٹھ تو کر اٹھ گئی تو پانچ نکال لیں گے ہم ہیں بریلی والے حضرت کو رکھتا جو تو ان کو تمرو تاجریا ان کو تمرا ارے آشی، آشی، کہنا پڑا ہے تو بری کا ہے مدیر بمبریلی <سؤال> کا احمد رضا رے بمبریلی کا احمد رضا رے ایک بار بلند آواز سے میرے ساتھ بوبریلی کا احمد رضا دیواروں کی طرح بلند آواز سے بوبریلی کا احمد رضا السلام علیکم اللہ اب مولانا فخر الدین حشمتی صاحب تشریف لا رہے ہیں خطاب فرمانے کے لیے عنوان ہے مسل کے حضرت ہی مسل اہل سنت ہے خاندان برکات کے بڑے بزرگ حضرت علامہ حافظ قاری مفتی حقی سید مصطفی صاحب طبلا پادری برکاتی مربی رحمت اللہ تعالی نے یہ نعرہ کیا تھا ماررا متحرہ سے بار کا اللہ میں احمد رضا خان زندہ حفظ نامو سے جو ذمے تھا میں نے حضور احسن العلماء کو یہ شعر اس طرح پڑھتے ہوئے سنا ہے یا یا تا تا اللہ ناموں سے رسالت کا جو ذمہ دار دا. سبحان سبحان سبحان پر بیان فرمانے کے لیے حضرت اللہ محمد مولانا دینی رسالت السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لك الحمد يا الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى وسلم وبارك عليه أما بعد فعذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْمَتِينُ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَامِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ بِجَاهِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي شَأْنِ حَبِيبِهِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد المعدل <سؤال> الجود والكرم وعليه الكرامي وابنه الكريم بارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا الله صلى الله تعالى عليه وسلم فنا کے بعد بھی باقی ہے شان فنا کے بعد بھی معتر ہے اسی پوچھے کی صورت اپنا شہرا بھی معطر ہے اسی پوچھے کی صورت اپنا سہرہ بھی کہاں کھولے ہیں کہ سویار نے خوشبو کہاں تک ہے کہاں کھولے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے ہم اور آپ آج ایک بے مثال نایاب عالمی تحریک بولیے عالمی تحریک دراصل عالمی تحریک, دراصل عالمی تحریک کہلانے کا جماعت ادائے مصطفیٰ ہی تو ہے عالمی تحریک کہلانے کا حق جماعت ردائے مصطفیٰ ہی کو ہے یہ ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کی تحریک ہے جیسے اعلی حضرت پوری دنیا کے لیے ایک عظیم شان بے مثال مجد آزم ہیں ویسے ہی اعلی حضرت علی رحمہ کی قائم کردہ تنظیم پوری دنیا کے <سلام> لیے مشال مصطفیٰ اس کے بین اور آپ یہاں بیٹھے ہیں یہ علما کرامات کرام کی سرپرستی ہمیں اور آپ کو حاصل ہے اور بہت ہی خوش قسمت اس طرح سے مواقع ہمیں اور آپ کو ملتے رہتے ہیں کہ حق بولا جاتا ہے حق سنا جاتا ہے حق بولا جاتا ہے <متحدث> سنا جاتا ہے اور الحمد للہ کسرت سے حق پر عمل کیا جاتا ہے مسل کے اعلی حضرت ہی مسل کے سنت ہے یہ بات اب ہر گرشم ہے گیارہ منٹ یہ ہمارا مقدر ہے گیارہ منٹ مجھے تو ایک بات کہنا ہے گیارہویں تو علماء کرام مستیان کو جو دیا گیا یہ بڑے پیر اور شب سیدھی بغدادی رضی اللہ تعالی کی نسبت سے ہے وہ بڑے پیر ہیں سب کے پیر ہیں وہ بڑے پیر ہیں سب کے پیر ہیں پیروں کے پیر ہیں وہ پیرے لاسانی ہیں شیخ لا مکانی ہیں وہ سب کے پیر ہیں اور ہماری نگاہوں کے سامنے سے چند مہینہ قبل جو پودرے دنیا سے رخصت ہوئے اس زمانے کے وہ سب سے بڑے پیر ہیں میں حشمتی ہوں یاد رہے آپ کو الحمد للہ پرتاج شریعہ اور مشاہد ملت کی محبتوں کے حوالے سے ہر نشی ہر محفل میں باقی طاقتوں کے جنادے میں آخری کیٹ روکتا ہوں ضرورت کیا پڑی آج اس بات کی وضاحت کرنے کی کہ مسل کے حضرت ہی مسل کے سنت ہے اگر کوئی پر اعتراض کرتا ہے اور لوگ اعتراض کرتے ہی ہیں یہ پانچواں مسلک کیا ہے لوگ یوں کہتے ہیں اگر پانچواں مسلک کیا ہے ایک اعتراض یہ ہے دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اگر مسلک ہی کہنا ہے تو مسلک محدود سہلوی کیوں نہیں کہا جاتا مسل کے شیخ مجد الفانی کیوں نہیں کہا جاتا مرحرا متحرا کے سادات سے کیوں نہیں منسوخ کیا جاتا بدائوں کے ان کے نام سے کیوں نہیں کیا جاتا کے اشرفی میاں کے نام سے کیوں نہیں اس مطلب کو یا کیا جاتا ارے بھائی تمام بزرگوں کی محبت و عقیدت اور ان کی عتاؤ کا نام ہی ہے مطلب اشرفی میاں کی ذات کو دیکھو محب سے اقوال کو دیکھو مارہرہ کے سادات کے تھرمودات کو دیکھو بدائی کے شعیب اور وہاں کے طریقت طریقے اقوال کو دیکھو یہ مسلق اعلیٰ حضرت وال والجماعت ہے آج کی تاریخ میں اگر مسلق اعلیٰ حضرت سے بہت ہی زیادہ اچھی ہے اور یہ کہتے ہو ان بزرگوں کا نام کیوں نہیں لیا جاتا ان کا نام کیوں نہیں لیا جاتا یعنی مسلک مانتے ہو لیکن مسلک سے نہیں اعلیٰ حضرت کے نام سے تمہیں براد ہے یعنی اس نام سے ما اللہ نہیں ہونا چاہیے تو تمہارے کہنے اور سننے سے نہیں آلہ حضرت کا نام تو بہت بڑا ہے اعلی حضرت کے شہر کا نام کسی معروف ہو چکا ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہو اعلی حضرت کے نام سے نہیں بلکہ ان کے شہر کے نام سے جانے جاؤ گے اعلی حضرت کے شہر کے نام سے جانے جاؤ گے اعلی حضرت کے شہر کے نام سے پہچانے جاؤ گے چاہے وہ مدین منورہ ہو چاہے وہ کابے موسم ہو اعلیٰ حضرت علیہ آپ منسوخ کرتے ہوئے دیوند بھی اپنے خالدی آپ آپ بھی اپنے آپ کو سن بھی کہنے لگے ہیں یہ سارے को सुन्नी آپ کو سن بھی کہہ رہے ہیں پہلے لکھ رہے ہیں اپنے اشتہارات میں لکھ رہے अपने اپنے پتھر میں لکھ رہے ہیں اپنی مسجدوں کے مہرانوں لکھنا شروع کر دیے تمہیں کے اعلیٰ حضرت کہنا ہوگا اور میں عرص کروں میں بتاؤں بڑی ذمہ داری کے تھا مسل کے اعلی حضرت کوئی مانے نہ مانے یہ انتظام قدرت ہے یہ یعنی جگہ میں قدرت ہے اس کی مخالفت اگر کوئی شیخ کرتا ہے تو وہ بھی غلط کرتا ہے اس کی مخالفت کوئی بھیڑ کرتا ہے وہ بھی غلط کرتا ہے کوئی مستی کرتا ہے وہ بھی غلط کرتا ہے اعلیٰ حضرت سے اتنا چیف اعلیٰ حضرت بڑی بات ہے اعلیٰ حضرت کی تعداد بڑی چیز ہے بہت بڑی ساتھ ہیں اعلیٰ حضرت کے اکوالے محمد محمدات سے ان کے فرمودات سے ان کے فتاوے سے جنہوں نے اعتراف کیا ہے ان کا نام و نشان تک مٹ گیا ہے اعلیٰ حضرت کی سات بہت بڑی ہے مفتی یادو بہت بڑے ہیں ارے شریعہ کے مخالف کو آج تو اتہاس ڈالنے والا نہیں اعلیٰ حضرت کی عدابت میں جلنے والوں رب کے مقدس حضرت علامہ شیخ شیخی محمد بن عربی شیخ محمد بن عربی جزائری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہمارے یہاں جو حرم پاک کے شیخ الحدیث فرماتے ہیں ہمارے یہاں اگر کوئی عالی ماتا ہند سے تو ہم سب سے پہلے اس سے پوچھتے اس کا شہر اور علاقہ نہیں پوچھتے اس کا قبیلہ اور خاندان نہیں پوچھتے اس کا سلسلہ نہیں پوچھتے سب سے پہلے اس سے ہم مولانا احمد رضا خان کے بارے میں پوچھتے مولانا احمد رضا خان کے بارے میں پوچھتے, بارے میں پوچھتے اگر محبت و عقیدت کا اظہار کرتا اس کا چہرہ چھل جاتا چہرہ روشن ہو جاتا چہرے پہ رونق آ جاتی چہرے پہ چمک آ جائے تو ہم سمجھ جاتے یا سکھے اللہ, سبحان اللہ. شریفین کے نے یہ پہچان بنائی یہ پہچان رکھی فرماتے ہیں ہم کچھ نہیں پوچھتے سلسلہ نہیں پوچھتے کانوازا نہیں پوچھتے علاقہ نہیں پوچھتے حیدرآباد سے آئے یہ نہیں پوچھتے ممبئی سے آئے ہو, نہیں پوچھتے. سے آئے ہو نہیں پوچھتے کہاں سے آئے اس کی ضرورت نہیں ہم یہ اندازہ لگاتے کہ مولانا احمد رضا کا نام سن کر اگر یہ مصرف و شادوانی کا ادھار کرتا ہے تو ہم سمجھ جاتے تھے آپ حضرات تشریف رکھیں آپ حضرات بیٹھ جائیں آپ حضرات تشریف رکھیں صدور شریعہ خلیف حضور تاجو شریعہ اور بلند آباد میں بولیے اللہ کا فضل ہے اس کے حبیب کا کرم ہے کہ یہاں پر سب غلامان تازو شریا بیٹھے ہوئی ہیں اور اگر کوئی ادھر ادھر کا بھی آیا ہو تو اس کو بھی پروردگار اپنے حبیب کے سب سے غلام شریعہ بنا دے اسی میں آفیت ہے اسی میں خیریت ہے اسی سے نجات ہے میں نے قرآن پاک کیا تھوڑی وقت کا بڑا لحاظ کرنا ہے پروردگار سیدھا راستہ چلا بندہ دعا کرتا ہے سیدھا راستہ چلا میں بڑی ذمہ داری سے کہوں گا آج اس مقدس محفل میں سیدھا راستہ چلا سراج مستقیل پر چلا مولا سباد آدم پر چلا آج کی تاریخ میں اس کا خلید سیدھا اور آسان ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پربت بگار ہمیں مسل کی عالح رکھ کر چلا حضرت مسلقر چلا چونکہ مسلح حضرت ہی صراط ہے. یہی سبان عاصم ہے اور کے اللہ مسلک کے حضرت کے عنوان پر سماعت فرمایا مولانا فخر الدین صاحب حشمتی سے حضرت سید آل رسول حسنین میاں نظمی قادری برکاتی ماہرومی رحمت اللہ تعالی بڑے اچھے شاعر اسلام بھی تھے وہ اعلی حضرت پر بھی بہت اچھا کلام لکھا ہے انہوں نے ایک نعت میں لکھتے ہیں جب بھی کوئی پوچھتا ہے اہل سنت کی صنعت جب بھی کوئی پوچھتا سنت کی صنعت پیش کر دیتے ہم تو اعلیٰ اللہ سبان جب بھی کوئی پوچھتا ہے اہل سنت کی صنعت پیش کر دیتے ہیں ہم تو اعلی حضرت کی صنعت جس کا چہرہ کھل اٹھے احمد رضا کے نام سے گویا اس کو مل گئی جیتے جی جن جنک سبحان, سبحان, اللہ, سبحان, سبحان اللہ, اللہ, اللہ اللہ ان کی قبر پر اپنے انوار کی بارش فرمائے یہ سچے لوگ ہیں, ہیں کس طرح انہوں نے سچائی کا اپنے مخصوص لب لہجے میں اظہار کیا تو مسلک کہ اعلی حضرت ہی مسلک اہل سنت ہے اس میں کوئی سچا مسلمان شبہ نہیں کر سکتا اب حضرت علامہ مفتی مفتی محمد شاہد رضا صاحب قادری برکاتی تشریف لائیں گے اور حضور تاج و یا اعلیٰ حضرت یا سرکار مفتی اعظم جو بھی عنوان پر گفتگو فرمانا چاہیں فرمائیں نہ رہے تقبیر نہ رے رسالت مسلق اعلیٰ حضرت خاندان برکات خاندان اعلیٰ حضرت شیف فرما و کرام معزز سنت السلام علیکم ورحمت اللہ <تصفيق> الحمد اللہ الرحمن الرحیم ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون امنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامير الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قادر يمنع رهي يغوص عزمي ظلم دم الشيخ احمد رضا قطب عالمي زمان عقیدت و احترام اور بالحانہ جذبہ و عقیدت کے ساتھ آئیے سب سے پہلے ہمورات خدو سربرے کا اناس اپنے موجودات نبی یاخرزماں جناب احمد مشتبہ روح خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے پسپنا میں درود و سلام کی نظریں پیش کر لیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد الدين معدي الجودي والكرم من بعل العلم والعلم والفكام وعاليه واصحابه وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيد يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم على حضرت امام اهل سنت مجدد اعدمه دوله ملت شيخ الاسلام والمسلمين سيدنا الامام احمد رضا فضل بریلوی علی رحمت و رضوان کی قائم کردہ جماعت رضا مصطفیٰ جسے ایک سو سال سے زیادہ ہو گئے قائم ہوئے سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے اس جماعت کو قائم کو فرمایا اس جماعت کے قائم کرنے کا مقصد کیا تھا تو سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے اس مقصد کو اگر دیکھنا ہے تو آپ سیدنا علی حضرت رضی اللہ اتنا عنہ کے ہدایت بخشش کا مطالعہ کریں تو انہوں نے پورے ہدایت بخشش ہی جماعت رضا مصطفیٰ کے مقصد میں رقم فرمائی اس جماعت کے قائم کرنے کا مقصد یہی ہے کہ قوم مسلم کی زبان پر ہو کہ اللہ کی سرتا قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ جماعت رضائے مصطفیٰ کے قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام ہر سنت اور برادرِ اسلام کی زبانوں پر یہ جملہ ہمیشہ گردش کرتا رہے نبی یہ کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ نعمتیں بارتا جسم تو بزی شان گیا ساتھ ہی منشیے رحمت کا قلم دان گیا اور جاتے جاتے بندہ یہ کہتے جائے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا جماعت رضائے مصطفیٰ کے قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک مومن کی زبان پر یہ ہو کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و میں نہیں میرا تیرا جماعت رضاء مصطفیٰ کے قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر مومن کے دل و جان اور ان کی زبان پر یہ ہو کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروروں دور حضرات گرامی اسی چیز کو آگے بڑھتے بڑھتے حضور تاج شریعہ الحمد الرضبان نے اتنا مضبوط بنا دیا ہے کہ آج الحمدللہ رب العالمین صرف ہندوستان ہی کی سرزمین نہیں دنیا کے گوشے گوشے اور دنیا کے کونے کونے میں الحمدللہ للہ جماعت رضائے مصطفیٰ بڑا ہی شاندار کارنامہ انجام دے رہی ہے اور آج ایمانی طور پر لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے سب سے اہم رول جو ادا کر رہی ہے دنیا میں وہ جماعت رضائے مصطفیٰ اندادہ کر رہی ہے کے کے جو اور کو جو قائم کیا ہے کے لیے کہ جائے وابستہ ہو جائے جب وابستہ ہو جائے گی تو امام حضرت رضا کی غلامی کرتے ہوئے وہ بھی یہ کہ جانو دل ہوشو سب تم مدینہ پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا حضرت امام تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ایک حدیث سے فرمائی اسے حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ نے ایک موقع ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تم فقراء کرام سے, سے اپنی وابستگی برقرار رکھو اور ان سے دوستی برقرار رہو اس لیے اللہ تبارک ایک دور عطا فرمائے گا اللہ انہیں ایسا موقع عطا فرمائے گا جب میرے آکا سید کائنات صلی اللہ تعلیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا لانے والا ہے اللہ دبارک زمانہ لانے والا ہے تو رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہ دور عطا فرمائے گا انہیں وہ زمانہ عطا فرمائے گا انہیں وہ موقع عطا فرمائے گا جنت میں دنیا میں ایک اور جنت میں اسے داخل کرتا ہوا نظر آ رہا اللہ تبارک و تعالیٰ ان فقیروں کو یہ دور عطا فرمائے گا وہ کون ہیں وہ فقراء اللہ ہیں جن کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین ہم جس ذاتِ گرامی سے وابستہ ہیں اور جن کی ذات گرامی پر ہم ناز اور فخر کرتے ہیں وہ حضور تاج سریہ وہ دور بارش علم سعید گرامی ہے میرا یقین یہ کہہ رہا ہے کہ کل میں ڈالم اصل میں پرورزگار عالم حضور تاج سریہ سے سپوں میں داخل ہو جائیے اور اپنے غلاموں کے ہاتھوں کو پکڑی جنت میں جنت میں لے جاتے ہوئے نظر آئیے اس لیے مسلمانوں خوشان خطاب پیرائے میں اپنے مخصوص لب و لہجے میں بیان کرتے ہیں اور حق ہی بولتے ہیں میں نے حدیث پڑھا تھا کہ جب میں حساب ہوگا ایک شخص ایسا ہوگا کہ اس کا اللہ تعالی فرمائے گا سب سے پہلے جائے گا اپنی اپنی اولاد پر مہربانی امی ایک بیٹے تو خود نیکی کی ضرورت ہے میں تیار اللہ تعالیٰ کیا محبت نہیں رکھتا تھا میرے سے ملے عقیدت ملے و محبت نہیں رکھتا تھا ایک بھاری ہو جائے گا جنت میں چلا معلوم کے کی محبت آتی بڑی پر قسمت ہیں ہم ان کی ہدایتوں پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو صحیح معنی میں چلنے کی ہمت اب حضرت علامہ مفتی بشیر تشریف لائیں گے ان کے بیان کا عنوان ہے موقف حضور جری اللہ مجرات اللہ کے سبھی لیے احترام وہ سورا فرخہ وا حاضرین و صلوہ و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الله في الليل والسلام على أما بعد فعوذ بالله من الشيطان ودين بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله لزيم وصدق رسوله النبي الأميل الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آئیے سب سے پہلے مکہ کے سردار مدینہ کے تاجدار گم بدے خزران میں آرام فرمانے والے محبوب رب صلی اللہ تعالی علیہ و وسلمہ کی ذات انتہائی <سلام> امام محلے سنن فخر زمین و زمن مقتدائے روزگار آخائی نعمت دریائے رحمت مجدد دین و ملت سیدی مرشدی سرکار آلہ حضرت فاظلِ برلوی رضی اللہ تعالی عن واردہ و انہم نہائیت ہی عدب و احترام کے ساتھ بارگاہِ غوشیت معامل یوں خراج پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کر رہے ہیں راج کی شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام راج کی شہر میں کرتے نہیں تیرے خود دام بعض نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا حضرت کا شہر ہے میں اس بات کی گارنٹی نہیں لیتا کہ آپ سمجھ بھی رہے ہوں گے لیکن سمجھ میں آئے تب بھی سبحان اللہ کا اور سمجھ میں نہ آئے تب بھی کہیں کیونکہ آلہ حضرت کا ہر ایک شیر قرآن و حدیث کا ترجمان ہے کلیئر ہے بے شک کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدا باج کس سے لیتا نہیں دریا تیرا مزرے چشتو و بخارہ عراق و عجمیر مزرعِ چشت و بخارہ عراق و عجمیر کون سی کشت پہ برسا نہیں چھالا بلدہ اور جب باری آتی ہے شہزادِ عالی حضرت تاجدارِ اہلِ سنت سرکار مفتیِ عاظمِ عالمِ اسلام کی آپ یوں بار گاہے حوثیت میں خراج پیش کرتے ہیں یہ دل یہ جگر ہے یا سر یہ دل یہ جگر ہے یا سر ہے جہاں چاہو رکھو قدم دو سکھو اور جب باری آتی ہے مرشدو مرشدنا ٹینشن آپ کو نہیں ہونا چاہیے اور پہلے میں کہہ چکا ہوں سلسلہ سوکھ نہیں ہوا ہے یہ اور بات ہے جو موجود ہیں وہ سرکار کا جو شریا کی نگاہ جلال سے مسلم کے ہو گئے واہ واہ واہ واہ واہ جب باری آتی ہے مرشد و المنافقین مناسب منافر ہند حضرت علامہ شاہ حشمت علی خان علیہ رحمت و رحمان بار گاہے حوثیت خراج پیش کرتے ہیں کس سے دبیں ہیں جو تیرے در کے غلام کس سے دبیں ہیں جو تیرے در کے غلام حوث اعظم کی حفاظت میں ہے بندہ تیرا حوصم کی حفاظت میں ہے بندہ تیرا اور جب باری آتی ہے ہم تمام سنیوں کے دلوں کی آقا اے نعمت سیدی سرکار تاجیل سے خراج پیش کرتے ہیں اختر قادری خلد میں چل دیا اختر قادری خلد میں چل دیا خود ہوا ہے ہر ایک کے لیے میں نے بارگاہریا میں بڑے ادب کے ساتھ کیا سرکار آپ جنت میں جا رہے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ اعلیٰ حضرت کے نورے نظر ہیں آپ ان کے لگتے جگر ہیں لیکن آپ ہم سنیوں کی وکالت کر رہے ہیں بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو سرکار کی وہ فرمان یاد نہیں جب و مستی کے عالم میں آئے تھے انصاف فرمایا جبانی اس وقت تک جنت کی طرف قدم نہیں بڑھائے گا جب تک اپنے تمام والے کو نہیں لے لے اللہ اللہ. پڑھ لیا, لیا, لیا. Oh. ایک کی میں کرتا ہوں اللہ تبارک ہمیں اور موقف پر قائم رکھے جن کے گلے میں ایک تختی, ایک تختی ہونی چاہیے اور اس تختی پر یہ تحریر ہونی چاہیے کہ یہ مسلح کے حضرت کے مبلغ, مبلغ و دائی دو نہیں ہے آج انہیں ایباد دیے جانے کی بات کی جا رہی ہے سنو تمہارے آباد کا اعلان ایک طرف میرے تاج الشریعہ کا فرمان ہم بلا کی کو تعین نہیں ہے نہمانے کا جو شریعہ فرمانے کاجو شریعہ تاج پہ کاجو شریعہ جمع کردار استفا حافظ نظر عالم صاحب جہاں ہوں آگے تشریف حافظ نظر عالم صاحب جہاں ہوں آگے تشریف نبی ہم زندہ جس نے گو بات تو مدنی منا لکھا ہو سے بات تو مدنی منا لکھے اور یہ تحریر کرے تشریف لائے سر اور اعلی حضرت کے سر سے تاجے تجدد کو اتار کے الیاس افطار کے سر پہ رکھ دیا مالو حضرت کو تازے مدد بے دخل کر دیا گیا بولی ہو یہ بکواس ہو پیشاب کو کو منی کو مسیح کو کو مگنی پھول لکھے آج تم اسے احباب دینے کی بات کرتے ہو اے ہوئے کے غلاموں تم سے میری اپیل ہے گزارش ہے دنیا کچھ بھی پکتی رہے پکنے دو تم کو یہ آواز لگانی ہے نہیں سن ہے ہمیں چاچا بھی پاکستان کا پپا بھی سن ہم نہ چچا کو مانتے ہیں نہ پپا کو مانتے ہیں ہم اپنا امیر سرکار تھا کو مانتے ہیں تو اللہ ہمارے سننے کو قبول فرما آپ کھڑے کی ہو گئے بیٹھ جائیے ایسا لگتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو میں جب تکینار مولانا محمد سلیمان صاحب آئیں گے میمورینڈل پڑھیں گے پاکستان میں جو خدام ہیں علماء اہل سنت ہیں، ان کو گرفتار جو کیا ہے پاکستانی حکومت نے تو میمورینڈم جماعت رضا مصطفیٰ کی طرف سے جو پیش کیا جائے گا وہ پڑھ کے آپ کو سنائیں گے مولانا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الحمد لله العزيز الغفار والصلاة والسلام على نبيه المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم صدق سیدنا مولانا محمد بارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملت آج کی اس محفل میں ہمارا موضوع ٹرپل طلاق متعین کیا گیا تھا اس سے قبل میں یہ میمورینڈم جو جماعت رضائے مصطفی اور علماء اہل سنت ممبئی کی جانب سے جناب ہائی کمشنر پاکستان کے وہاں پیش کیا جا رہا ہے اس کا موضوع ہے حفظ و تحفظ ختم نبوت اور محافدین ختم نبوت کی رہائی جماعت رضاء مصطفیٰ ممبئی کے ارکان و محتمد کرام آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے درج ذیل مطالبات وزیر اعظم پاکستان اور, اور, اور چیف جسٹس اور, اور, اور آرمی چیف تک, تک, تک, تک, تک پہنچا تک کر شکریہ تک تک کا موقع دے, دے, دے, دے, دے, دے تحفظ ختم کسی ایک یا چند افراد کا شخصی مسئلہ نہیں بلکہ امت مسلمہ کے ہر فرد پر یہ فرض حسب قدرت عائد ہوتا ہے لہذا پاکستان میں مسئلہ ختم نبوت کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے توہین رسالت کے ملزم کی مکمل تحقیق کی جائے اگر تحقیق کی روشنی میں کوئی شخص توہین رسالت کا مرتکب ثابت ہو جائے تو اس کو جلد سے جلد سزا دی جائے جن علماء کرام اور عوام اہل سنت کو بے قصور گرفتار کیا گیا ہے ان کی رہائی جلد عمل میں آئے درود بات تو ہے عزیزال ملت اسلامیہ Udhara, پاکستان کے اندر عمران خان اور اس کے ہاریوں نے اور ادھر ہندوستان کی سرزمین پر جب سے بی جے پی حکومت برسرے اقتدار آئی ہے تو اس کے کارندوں نے پورے ہندوستان کے ماحول کو خراب کر رکھا ہے دن ب دن شدت پسند ہندو تنظیم آر ایس ایس کی سرپرستی میں تشدد پسند ظالم لوگوں نے نئے نئے مسائل کھڑے کر کے مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کبھی گائے کے نام پر مسلمانوں کو پیٹا جا رہا ہے اور کبھی لو جہاد کی بنیاد پر ہمارے نوجوانوں کو پیٹا جا رہا ہے اور ان کے ظلم و تشدد کی تازہ ترین مثال تنا مخالف بل پاس کرنا ہے جس کو بغیر کسی صلاح و مشورہ کے اس ظالم حکومت نے اپنی اکثریت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اور مسلم عورتوں کے تحفظ کا جھوٹا اور پر پریت دعویٰ کر کے یہ بل پاس کرا دیا ہے یہ خطرناک بل یقیناً مودی برانڈ بل ہے عزیزان ملت اسلامیہ یہ بل پاس کرنے والے ظالموں کے دنوں میں ہمارے لیے صرف اور صرف نفرت ہے عزیزان ملت اسلامیہ وہ ہمارے اسلام کو مٹانے کی سازشیں کر رہے ہیں لیکن میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ جب ہماری شریعت اسلامیہ نے اس پیڑ سے مسلمانوں کو سختی کے ساتھ کما کیا ہے تو پھر تم کون ہوتے ہو شریعت اسلامیہ میں مداخلت کرنے والے اور تم کون ہوتے ہو نیا قانون بنانے والے مودی حکومت اور موجودہ حکومت سن لو. ہم مسلمان, کسی اور کسی بیگے بی جے پی حکومت کو قانون کو نہیں مانتے اس کو, نکلتے ہیں, اس کو ہم کسی مودی حکومت کے قانون کو فالو نہیں کرتے ہمارے لیے قرآن کا قانون کافی ہے حدیث کا قانون کافی ہے صحابہ کا قانون کافی ہے کا کا قانون قانون کافی ہے اسلام آپ قانون <سلام> قانون <سلام> جانتے ہیں کہ قرآن اور اسلام کا قانون کیا ہے تو میں نہیں کہتا سیاح سکتا کی یہ حدیث پاک موجود ہے حضرت عامر شادی کہتے ہیں کہ میں نے فاطمہ قیس سے کہا تم اپنے طلاق کا واقعہ کہا کہ میرے سوہد نے مجھے تین طلاق دیا تو میرے آقا نے اسے پتا چلا کہ اگر کسی نے ایک مجلس میں مختلف مجلسوں میں تین طلاقیں تھی تو وہ ہمارے نزدیک نافذ ہو جائیں گی وہ ہر مودی حکومت واہر موجودہ اندھی حکومت تیرا ایک ایسا قانون ہے کہ اگر کوئی ایک طلاق دے تو وہ واقع ہو جائے گی دو طالک دے تو واقع ہو جائے گی لیکن تین طالب دے تو تلاک واقع نہیں ہوگی مزید ظلم یہ کہ طلاق دینے والوں کو طلاق دینے والے کو تین سال کی سزا سنا دی جائے گی ملت اسلامیہ یہ تو ایسا ہی ہوا کہ اگر کسی نے ہوا میں فائر کی اور کسی کو گولی لگی بھی نہیں اور گولی چلانے والے کو قتل کی سزا سنا دی جائے ملت اسلام اس لیے ہم جماعت رضائے کے اپنے کے قانون کو مانیں گے اور اسی کو فالو ملت اسلامیہ آپ عہد کریں کہ اگر ہمارا کوئی معاملہ ایسا آئے گا تو ہم کہیں اور نہیں جائیں گے کسی کوٹ کچہری کا چکر نہیں لگائیں گے بلکہ اپنے مسئلے کا حل لے کے مسئلے کو حل کرانے کے لیے ہم ہمارے اسلام اور علماء اسلام کی دانگاہ میں حاضر ہوگے اپنے مسلوں کو حل کر اگر تم کوٹ کچہری کا چکر لگاؤ گے تو تمہارا تمہارے ایمان پر بھی حملہ ہوگا تمہارے مال پر بھی حملہ ہوگا لیکن اے سنی مسلمانوں اگر تم ان کرام کی انہوں میں آ جاؤ گے تو تمہارا ایمان بھی سلابت تمہارا مال بھی سلابت تمہاری, تمہاری دنیا بھی کامیاب تمہاری بھی قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لا لیکن قرآن نہ بدلا جائے گا اسلام کی فطرت میں قدرت میں لٹک ہے وہ اتنا ہی اترے گا تم جتنا جتن جتن جتن دباؤ گے اور فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمہ کیا بجھے جسے روشن خدا کرے نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن فوقوں سے یہ چراغ بجھایا جائے گا واقعی کرمتی الحمدللہ رب العالمين حری حضرت علامہ مفتی محمد صاحب تشریف لا رہے گی منٹ خطاب فرمائیں گے عنوان ہے جماعت رضاء مصطفیٰ اور و خارجی. نارے تقبیر, نارے رسالت, مسلق حضرت نحمده ونصلي ونسلِّم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيْعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم وَنَفَعْنَا وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے درود و سلام کا نظرانہ پیش کر لیں اللہم صلح علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلات و سلام علیک یا حبیب اللہ اللہ تعالی علی معزز حاضرین حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کریم نے ارشاد فرمایا مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ قول منقول ہے کہ لا والا رک دی مولا باب العلم حضرت علی کر اللہ تعالی وجہ کریم پہلے ہی یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک قوم ایسی ہوگی جو میری محبت میں حد سے زیادہ غلو کرے گی مجھ کو اتنا بڑھائے گی اتنا پڑھائے گی کہ میری محبت میں کی وجہ سے وہ گمراہ اور جہنمی ہو جائے گی اور دوسری قوم وہ ہوگی جو میری دشمنی اور میری عداوت میں اس حد تک چلی جائے گی کہ میری دشمنی اور عداوت کی بنیاد پر وہ قوم گمراہ ہو جائے گی اور جہنمی ہو جائے گی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجول کریم نے اپنے اس ارشاد میں رافضیوں کا بھی رد فرمایا ہے اور خارجیوں کا بھی رد فرمایا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ سب سے بہتر وہ لوگ ہوں گے جو میرے بارے میں راہ ابتدال اختیار کریں گے معتدل راہ اختیار کریں گے اور وہی سوات اعظم ہوں گے وہی جنتی ہوں گے حضرت علی کرم رم اللہ تعالیٰ کریم نے خود یہ فرما دیا رافضیوں کو دیکھو حضرت علی کو اتنا بڑھایا اتنا بڑھایا کہ بعض ہیں جن کا نعوذ باللہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی حضرت علی میں حلول کر گیا ہے نعوذ باللہ یہ قول کیا بعض رافضی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت علی اور دیگر ام اطہار جو ہیں انبیاء سے بھی بڑھ کر کے ہیں اتنا بڑھایا کہ انبیاء سے بھی بڑھا دیا حضرات گرامی آج بہت بڑا المیا یہ ہے کہ رافضیت ایک نیا لبادہ اوڑھ کر کے ہمارے سامنے آ رہی ہے بعض افراد تفضیلیت زدہ ہو کر کے ان رافضیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں حیرت ہوتی ہے سیاست زدہ صوفی بلکہ انہیں اگر بھاجپائی صوفی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا بھاجپائی صوفی یہ ان تفضیلیوں اور رافضیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں اللہ اللہ اس وقت کیا حال ہوگا میدان محشر میں اگر اللہ رب العزت نے انہیں رافضیوں کے ساتھ تمہیں کھڑا کر دیا آج بڑے شوق سے ان کی حمایت میں باہر نکل رہے ہو آج سب پراموش کر کے ان کی حمایت میں آواز بلند کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو لیکن سوچو اس وقت کیا حال ہوگا جب اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں میدان محشر میں انہیں رافضیوں کے ساتھ کھڑا کر دیا اور انہیں رافضیوں کے ساتھ تمہارا حشر کیا جماعت رضا مصطفیٰ آخری بات ارض کر رہا ہوں خانوادے واد حضرت وہ ہے کہ پھر باطلہ کا رب اس خان کی بھٹی میں پلایا جاتا ہے اس خان کا بچہ, بچہ بچہ شیر کے مانند ہوتا ہے تاج الشریعہ کے غلام آج بھی زندہ ہیں اور تاج الشریعہ کے جانشین آج بھی ہماری قیادت کر رہے ہیں یہ نہ سوچیں کہ ان کی زبانوں کو لگام دینے والا کوئی نہیں ہے دریدہ دہنی کرنے والے سننے خانوادہ رضویہ وہ خانوادہ ہے ہمارے علماء اہل سنت وہ ہیں جماعت رضاء مصطفیٰ ایسی جماعت ہے جس نے ہر دور میں صرف باطلہ کا ڈٹ کر کے مقابلہ کیا ہے ہمارے علماء آج بھی ان رافضیت زدہ لوگوں کو ان کے گھر تک پہنچانے کے لیے کافی ہیں ان کا ناطقہ بند کرنے کے لیے کافی ہیں سب پر استقامت جماعت رضاء مصطفیٰ اور خارجیت پر حضرت علامہ مفتی محمد نعیم صاحب مصباحی مختصر اور جامع خطا فرما رہے تھے اب خلیفہ حضور تاج حضوریہ نبیر حضور صدر حضور تاج و شریا حضرت علامہ مفتی محمود اختر صاحب قبل قادری برکاتی مصفی تشریف لا رہے ہیں وہ اپنے مخصوص نصیحتیں فرمائیں گے سے استقبال کیا جائے نہ مسلق اعلی حضرت خلی نبی رہ حضور صدر تکبیر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي ونسلمه على هبيبي الكريم ما بعد بعض بالله من الشيطان وديم بسم الله الرحمن الرحيم انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں نظر نئے محبت پیش کر دیجیے مجھے قروان دیا گیا ہے عظمت صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ مجمع اور اس قروان پر گفتگو کرنے کے لیے اس وقت کافی لوگوں کا مطالبہ بھی ہے آج کل اہل ادھار کی محبت کا نام لے کر صحاب رام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر شدید تنقیدیں کی جا رہی ہیں اتنا کیے جا رہے ہیں اب اس بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ صحاب کرام رضوان اللہ اجمعین کے مقام آو اور ان کے مرات کتنے بلند ہیں کہ اللہ وعلا نے اپنے کلام مجید میں ان کے لیے فرمایا وہ کل حسن اللہ نے ہر ایک سے بھلائی یعنی جنت کا وعدہ فرما لیا اور جہاں یہ فرمایا اس سے پہلے صحابہ کے رام نے جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جو لوگ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ان دونوں کا ذکر ذرا اور پھر یہ فرمایا وقت اللہ ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا جنت کا وعدہ فرما لیا ہے اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے وہ خوب جاننے والا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ان میں سے باد صاحب رام سے خطۂ اجتہادی ہوگی ان کے آپس کے مشاجرات ہوں گے اس کے باوجود بھی اللہ جا نے ان سے جنت کا وعدہ فرما لیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب اجمعین آپس میں ایک دوسرے سے جو بھی معاملات کرتے ہوں ان کا رب اس کا جاننے والا بھی ہے اور ان کو جنت کی جنت کا مسداہ دینے والا ہے وہ معافر ماننے والا ہے یہ جھوٹی محبت سے جھوٹی کیونکہ خود میرے آکر صلی اللہ, علیہ وسلم نے کے بارے اللہ, اللہ, فی اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں کہ ان سے جس نے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے محبت مجھ سے <فنان> محبت ہے تو صحابہ سے محبت ہے اور فرماتے ہیں اور آگے بھی مزید فرماتے ہیں صاحب کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں من آزا ہوں فقد آزانی ومن فقد آزما جس نے صحابہ کو تکلیف دی ازیت دی, دی, دی اس نے اللہ, دی اس نے اللہ دی دی دو دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ جو صحابہ گرام اللہ تعالی علیہم المین کو برا بلاتے کہے گالیاں کے تو اس پر لعنت ہے اللہ बार, کی बार, बार, اللہ کے تمام فرشتوں کی بے شک یہ سب کچھ ہونے کے باوجود آج کچھ لوگ چھوٹی محبت صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں ارے بیچ اظہار سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اگر سے محبت ہے امام حسن مشتبہ کے نقش قدم پر کیوں نہیں چل چلتے امام حسن مشتبہ کے اہل بیتے اخہار سے نہیں ہے بیتے اظہار کے ان افراد میں سے ہیں جن کا اہل بیت ہونا خود منصوص منسوخ سرکار نے حضرت علی حضرت فاطمہ حضرت امام حسین امام حسن امام حسین اللہ تعالیٰ اور فرمایا بعد والے تو بعد کے ہیں جنہیں ردائے وبا رس میں میرے آقا نے اور جن کے بارے میں بہت پہلے <pluralissions> ان کے بچپن میں فرمایا راوی کہتے سرکار بات فرما رہے تھے اور یہ پہلو میں بیٹھے کنکڑیوں سے کھیل لے کبھی میرے آقا اپنے شہزادے کی طرف نظر فرماتے کبھی ہماری طرف نظر فرماتے فرمایا وہیں سے یہ سید چلا ان کی اور ان کے بھائی کی اولاد ہی تو سید ہے میرا یہ بیٹا سید ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالی مسلمانوں تو دو گروہ کے درمیان سلح برباد اللہ،, اللہ یہ پیشن گوئی بچپن میں حضرت امام حسن کا بچپن اترمی ریاقہ نے فرمائی اور مشتبہ کاشن گوئی اس طرح پوری ہوئی کہ مولا کائنات علی مرتضا کرم اللہ تعالیٰ بجہ کریم کی شہادت کے بعد جب امام حسن مشتبہ مسلمین چھ مہینے ان کا دور خلافت خلاف خلاف خلاف خلاف خلاف اور اس آو اس کے کے بعد بعد نے امور خلافت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دیا پتہ نہیں کس آنکھ سے وہ تاریخ پڑھتے ہیں نظر ہی نہیں آتا امام حاصل مشتبہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہیں ان کے بارے میں میرے آقا نے اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما اور جو اس سے محبت کرے اس سے بھی محبت سبحان با با با با با با با یہ ہیں امام حسن مشتبہ ان کا نام نہیں لیتے امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالی نے حضرت امیر معاویہ سے سلا کر لی اور سلاح کرنے کے بعد تاریخ شاہد ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے جو وظائف مقرر کیے اور جو وظیفے بھیجتے رہے امام حسن مشتبہ ان وظیفوں کو قبول بھی فرماتے رہے کیا دشمن سے وظیفہ آدمی دشمن سے کرتا اگر امیر اللہ اللہ اسلام سے مرتد ہو گئے مشتبہ ان سے صلح کر ہمارا ایمارا ایمان کہتا ہے کہ یزید جب لائق نہیں تھا تو امام عالی اقام سید امام حسین کا بھی یہی حال ہوتا امام حصل مشتبہ ہر کسانا فرمایا امام حسن تو امام حسن مشتبہ کے نقشے ہم ان کے ماننے والے بات ہے کہ امام حسن مشتبہ اور امام حسین دونوں دو نہیں کسی بھی میں وہ بڑے بھائی یا چھوٹے بھائی. ایسا بھی نہیں ہے کہ چھوٹے بھائی کہ زمانے بہت چھوٹے رہے ہوئے ایک سال کا تو فرق اور دونوں ساتھ میں رہنے والے اگر امام حسن نے تو تاریخ فرمائی امام حسن یہ کیسے حسن کریم کے ماننے والی جن سے انہوں نے کیوں مسالہ گالیت لاند کے ہیں مستعق ہم اس معاملے میں کسی خانقاہ کی طرف نہیں دیکھتے کسی خاندان کی طرف نہیں دیکھتے ہم وہی کہتے ہیں مسل اللہ, اللہ ناخانوں کو تو ملدائی تھا ہم غریبوں کا بھی مل جاتا شکریہ تمہیں کیا ہے سرکار اعلی حضرت صحاب رام کے بھی ماننے والے اہل کیا فرمایا ہمارا بیڑا کیسے پار ہم سنیوں کا بیڑا ہم تو حسنین کریمین چاہنے والے امام حسن کے بھی چاہنے والے امام حسین کے بھی چاہنے والے. والے. والے. والے اور, اور بھی بخاری شریف حضرت صلی Ibn اللہ تعالی چٹا اور جب سرکار کے سگے چٹا کے بیٹے ہیں تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وضول کریم کے بھی سگے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت علی زبدست حضرت علی کے ساتھ آنے والے اور اسبردستی ان سے کچھ لوگوں نے کہا مسئلے میں حضرت امیر معاویہ کا یہ موقف ہے انہوں نے یہ حکم سادر تو آپ نے یہ نہیں کہا کرے وہ کیا جانے میں ہبر ہوں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس گہوارے میں آپ کو لیے کیا فرماتے آپ نے فرمایا انہوں نے درست فیصلہ فرمایا درست اس کہ وہ فقی کیا فقی کا میں <ہے> فقی جنہوں نے کہا بخاری شریف حا جو سید المفسرین اور حضرت امام, حضرت امام حسن امام حسین کے چچا ل انہوں نے فرمایا اب فقی کون ہوتا ہے اسی بخاری شریف میں ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مَن اللہ, بھی خیرن فی الدین اللہ جس سے ارادہ اور حیدر عباس فرما رہے ہیں کہ کیا فرمایا کہ حضرت معاویہ کے بارے میں کہ وہ ہیں تو ہم تو حیدر عباس کے ماننے والے امام حسن مشتبہ کے ماننے والے اب ہار کے ماننے والے ہیں یاد رکھو آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ یہ بڑی بڑی خانداہوں کا نام لے کر کے فریق کیا جا رہا ہو دھوکہ دیا جا رہا ہو کہ ان کا لغف فرماتے ہیں امت کے ماموں شی اللہ کے ماموں سے سرکار کے وہ سوالے لگے تو امت کے معاملے تو حضرت کی بات ہو رہی ہے سارے صحابہ ہر ایک صحابی کی تعظیم ہے اور ان کی گستاخی ان کی رحانت یہ حرام ہے اور جب اللہ والوں کے بارے میں فرمایا اولیاء کے کے بارے میں شاد ہوا کچھ بخاری شریف میں ہے کہ اللہ جل وعلا ہے من فقد اللہ ہے تو جب سارے ولیوں کی من جنگ بالکل کوئی بھی جب میں کسی سے جنگ تو کتب ہو جائے کسی ادنا صحابی کے برابر میں کسی ولی کو بڑا بتانا گمراہی تو ہم تو وہ مسلک شک مسلک اعلی حضرت کی ترجمانی کے لیے اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت نے اپنے مثال سے ایک سال تقریباً ایک سال پہلے یہ تنظیم قائم کرمائی اور اعلیٰ حضرت کے مثال کو سو سال مکمل ہو گئے آج یہ جشن جو ہے ایک سو ایک سالہ چشن ہے جماعت رضائے مصطفیٰ جماعت رضائے مصطفیٰ وہی موقع رکھتی ہے اور پیش کرتی ہے جو مسلق اعلی حضرت, حضرت ہے مسلق اعلی حضرت ہی کی سچی ترجمان ہے اور ہمارے یہ جتنے یہاں تشریف فرما ہیں یہ سب جماعت رضائے مصطفیٰ کے ترجمان ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات کو جہاں جو پیغام دیا گیا ہے جو پیغام چاہے ہمارے علامہ مفتی محمد نئیم صاحب نے دیا ہو یا مولانا بشیر القادری صاحب نے دیا ہو چاہے مولانا شاہد رضا صاحب نے دیا ہو یا مولانا فہیب القادری, القادری, القادری نے دیا ہو یا ہمارے مفتی ساجد صاحب یہ ہمارے علامہ سیم الدین فریم صاحب ہے اور بھی ہمارے سارے کرم کرما ان لوگوں نے جو پیغام دیا مسلک اعلیٰ حضرت کی ترجمانی تو وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے بار بار لوگ گھڑی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کی کیا بات ہے اب کیا کیلنڈر دیکھنا پڑے گا تو میں اس سے پہلے ہی پہلے جو ہے آپ اللہ سے افسوس ہو جاؤں گا اب یہ ہے کہ تقریر کے بعد نعت ہوتی ہے یا نعت کے بعد تقریر ہوتی ہے یہ سلسلہ رہا لیکن امسال ایک نیا سلسلہ بھی یہاں پر شروع کیا جا رہا ہے وہ ہے سبحان اللہ ہاں یعنی یہاں پر ایسا نہیں کہ صرف مسئلہ بتایا جاتا ہے بلکہ پلایا بھی جاتا ہے ہلکا بھی ہوگا اور ایک چیز بھی تصور اچھا اچھا ان کا کہنا یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہلکا سکے لائٹ بند کر دیتے تو ہم چاہتے ہیں کہ لائٹ رہے تاکہ سمجھ کہ واقعی لوگ صرف آواز ہی دے رہے ہیں یا یہ ہے کہ جو بتایا گیا طریقہ اس طریقے پر اپنے سر کو اپنے دل کی طرف لے بھی جائے اور تصور شہر یہ بڑی اہم چیز ہے لیکن عام نہیں حالانکہ شجرے میں آپ نے پڑھا ہوگا جی پی کے پاس جو شہرا ہوگا سلسلے برقادیا تصور تصور شیخ میں آپ کو کچھ بولنا نہیں پڑھنا نہیں ہے آپ بند کر کے اپنے شیخ کا تصور ہم لب اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہیں ان کی صورت اگر دیکھیے تو ورنہ اللہ والوں کا جو جلوہ ہوتا ہے وہ ذہن میں آپ رکھیں اور اپنے نہیں بھی ہوں گے تو آپ کرانے کے بعد صوفی بھر جائے گا نکال دیا جشن جو یہاں منعقد ہوا ہے تو انعام کے طور پر دو علما اور دو ممبران اور دو عوام इन्हें اور سے حضرت کے حاجری شریف میں کا تو اس شرکت کے لیے آپ یہاں سے جن کا بھی جن دو حضرات کا لانن کل ملا کے ان کے نام ابھی پلا کے ذریعے نکالے جائیں گے جن کا نام آئے گا جن خود نصیب کا انہیں جمع کرائے مصطفیٰ شاخ بمبئی کی طرف سے یہاں سے بریلی شریف جانے آنے کا خط ہے نام آیا لیکن وہ نہیں ہے شاید جو موجود نہیں ہے اس کو اگر یہ ہیں مولانا اللہ میں تین ہی بچے اچھا اچھا یہ نام جو ہے جہاں جہاں کے علماء کرام ہیں وہاں جو ہماری شاخ ہے جماعت مصطفیٰ کی تو وہاں کے ذمہ دار حضرات نے ان علماء کے نام دیے تو ان کے ان کے ناموں کی قرآن دزادی ہو رہی ہے یہ اچھا یہ قاری ذوالی میرا کیسے لوگوں نام دیا جائے مولانا امردین بھالو مولانا الدین بھالو اچھا ماشاء ماشاءاللہ چلیے یہ کچھ نصیب تو ہے یہ رضا مولانا فہیم صاحب اچھا اچھا جو ہے انہوں نے گالی کیا کہیں گے آپ کے بھانجی کا نام اب یہ ممبر حضرات دو علماء سے ہو گئے یہ ممبر حضرات ہیں مصطفیٰ شہر میزار مصطفیٰ وسیم رضا ہیں کہ نہیں پیچھے ماشاء اللہ پیچھے ہونے میں فائدہ ہے کسی پہ نالا نہیں لگا آپ کو نالا لگا وسیم اللہ مبارک ہو آپ کا جانا ادنان رضوی ادنان رضوی ادنان یہ دو اب عوام سے آپ نے باہر نام لکھوایا ہے یہ محمود خان موبائل نمبر ہے ڈبل نائن سیون ڈبل محمود خان محمود اختر ہوتا تو بارد. فور تھری فور تھریٹ عقیل حکیم نیل اللہ حافظ اپ کی طبیعت ٹھیک ہے کوئی لائٹ سے ڈرتا ہے تشریف آپ رکھیں آپ آزاد تشریف آپ آزاد سکون سے تشریف بار والے اللہ رب وسلم ہم لو باد مو ہم ل الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم أبدا وكرما أفضل الذكر لا إله الا اللہ اس کا ہمتا ہے کوئی نہ اس کا ہمتا ہے ایک ہی سب کی سنتا ہے لا الہ الا اس کے سوا میں روس کا وہ ہے میرا میں وہ اس کا وہ ہے میرا جس نے بنایا اور پالا صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الله و لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله و لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله و الحمد لله ولا إله إلا الله والله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله هو أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله, أستغفر الله, أستغفر الله يرحم الله استغفر الله استغفر الله الله عليه وسلم الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله على محمد الله سلم کے بدرو تو جا تم پہ کرو رو تو رو تانبے کے بدرو تو جا تم پہ کرو رو تو رو میں باغیشم سو تو تم پہ کرو رو دو دل کرو ٹھنڈ دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کب پہچان سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کرو رو تو رو سینے پیر دو ذرا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا شيخ عبد القادر شيئا يا شيخ عبد القادر شيخ لله يا شيخ عبد القادر شيخ لله يا شيخ شير لله عبد القادر المادة يا جيلاني شير لله عبد القادر المادة يا جيلاني شيروك يا باد البدت يا جيلاني شيل الله عبد القادر البدت يا جيلاني تم جو چاہی کرے دور ہے شاہ تیرا المدیا جیرانی سد پا رسول پاک کا سدپا رسول پاک کا جولی میں ڈال دو سد پا رسول پا دل ہو کے مختار ہے بابا تیرا صدقہ رسول پاکتا صدقہ رسول پاکتا پود بل مددیہ جیرانی دل کی سنائے اب دل کی سنا لا تیرا دل کی سنا جی نانی یا صاف بل بلانی آئیے آئیے, آئیے،, آئیے، اب بار گاہیں جھوٹاج شریہ میں چلتے ہیں نعت پات حضور مفتی اعظم ہند مگر کچھ اشعار منتخب ہیں جو منقبت کے طور پہ پڑھے جا سکتے ہیں وہ حضرت کی بارگاہ ہمیں پیش کرتے ہیں اور اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تصورِ کی تصور جو خواب میں کبھی آئے حضور خواب میں کبھی آئے حضور اور کچھ ایسا فاتحه اللهم صل على رسولنا مولانا محمد صلى الله تن بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات بطبل بحا اخصل قدیم اللّہ معبنا یا اللہ یا, یا, رحیم بولا یا جو کچھ بھی حلقۂ ذکر ہوا اور جو کچھ بھی نعتوں منقبت اور درور و السلام کے حدیے پیش کیے گئے منقبتیں پڑھی گئیں اور جو بیانات ہوئے مولانا سب کو تو قبول فرما لے پڑھنے والوں کے پڑھنے کو سننے والے کے سننے کو قبول فرما اور یہ سب کا ثواب بلا صاحب تر پیار حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسپنا میں نظر ہے ان کے صدی جمام ابیاء المسرین علی مثلاۃ تسریم خلفۂ راشدین صحابہ کرام صحاب متحرات بنا چی کرام اضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہوں میں سب کا ثواب نظر ہے جملہ مشحدین ادوان اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہوں میں سب کا ثواب پہنچاتے حجلام الرع حضور عمد تمام ممین ممنات اولین و آخرین کی ارواح پاپ کو سب کا ثواب پہنچا دے قولہ حضیر نیاجت نے حاضرین سب کی حاضری قبول فرما حلال عالمین تمام لوگوں کو مسلک حق مسلک ارسلن جسے پیٹان کے لیے زمانے میں مسلک عالی حضرت کہتے ہیں اسی سچے مسلک پہ قائم رکھ اسی سچے مسلک کا مبلغ بنا اسی سچے مسلک پہ مضبوطی سے ہمیں کامزن رکھ اور اسی سچے مسلک پہ ہمیں موت جماعت مصطفیٰ جو کی کردہ تمام خدمات کو قبول فرما ترقی عطا فرما اور جو لوگ جماعت ادائے مصطفیٰ سے دل کر کے مطلب کہ اعلیٰ کی خدمات انجام دینے والا ان کی خدمات کو قبول فرما ان تمام لوگوں کو ترقی عطا فرما خصوصاً بمبے شاخ ہے اور یہاں ہمارے جو احباب اس سلسلے میں کوشاں ہیں مولان تو ان کی کوششوں کو قبول فرما لے ادارین میں بہترین شیلا عطا فرما اور ان تمام لوگوں کی خدمات کو قبول فرما حضور طالش علی رحمت و رضوان کے فیضان کرم سے سب کو مالا مال فرما اور العزیز کے مقدس پیزان سے ہم تمام لوگوں بھرپور حصہ عطا فرما پرور دگارہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما ہماری ارتجاؤں کو مقبول فرما ہم سب کے حق میں دنیا اور آخرت کے لحاظ سے بہتر ہے مولا وہ عطا فرما پرور دیگارہ سرکار تازو شریعہ کے جانشین حضور دنیا قبلہ پروردگارہ صحت و توانائی عطا فرما ان کی خدمات کو قبول فرما اور ان کی سرپرستی میں جماعت ضائع مصطفیٰ ترقی عطا فرما اور ان کی والدہ محترمہ امی حضور کو مولا جلد سے جلد کاملہ عاجلہ عطا فرما اور بھی ہمارے جو علماء اللہ سنت جس بیماری اور جس تکلیف میں مبتلا مولا اس سے انہیں نجات عطا فرما حضور حضور سے کبیر اور قدرت سراج جی ملت اور علامہ سید صاحب اور دیگر تمام علماء میں جو بھی جس مردلہ مولا جل سے جل اپنے کرم سے اپنے کے میں وہ کے میں انہیں صحت و توانائی عطا فرما شفا حامل عطا فرما اور یہاں جتنے حاضری نے ان میں یا رشتے داروں میں جو بھی بیمار مولا اپنے کرم سے شفا عطا فرما پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما پر وقت سے ہمارے یہ احباب حاضر قبول فرما اور دارین میں ہر ایک کو بہترین سلا تھا فرما وسلم اللہ تعالیٰ لاخر پان تا پوسلام سمے بز مے دایا تیدا سلام ہم گری میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پیلا سلام مجھ سے خدم کے پود سیکار مجھ سے خدمت کے پود رضا موس پا رحمت رکھ ملا جان پاكي ذا صلى الله عليه النبي الاميه والي صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله قال الله تعالى في شان حبيبنا الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہم على جما روس یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے حفتی صاحب کی صاحب کی خدمت میں